من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النخل حضرت سے پہلے نظر ہونے والے صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں سولہ رقو ایک سو اٹھائیس آیتیں دو ہزار آٹھ سو چھیالیس قلمات اور سات ہزار سات سو سات حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک نے بغیر کسی خاص تمہید کے شدید وائید اور بدناک عنوان سے اللہ تبارک وطالیہ نے اس صورت کو شروع فرمایا ہے اور اس کی وجہ مشرقین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے ہمیں تو ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ناز فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ پہنچا حکم وہ جس کا تمہیں جدی ہے اللہ کے حکم سے اس جگہ یا تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح نصرت عزت اور شوقت عطا کی جائے گی تو اس کا وقت آپ پہنچا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے حبتناک لہجے میں یہ احساس فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی پہنچنے ہی والا ہے جس کو تم انقریب قریب دیکھ لوگے اور بعض میں نے فرمایا ہے کہ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی کے احساس سے مراد قیامت ہے کہ اس کے آ پہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کے عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا غریب ہونا یا قیامت کا آ پہنچنا بھی کچھ باعد نہیں رہتا جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اپنے عمر کو اپنی زندگی کے لحاظ سے اس کا اکثر حصہ گزار چکی ہے یا زندگی گزار دی گئی ہے دنیا کی اور یوں سمجھ لو کہ جس طرح صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے جس میں صبح سے لے کر کے اصر تک کا دورانیہ تو گزر چکا ہے دن کا اور باقی جو پیشے رہ گیا ہے وہ اتنا دورانیہ ہے اتنا کہ اصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرشاد میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اب صبح سے کر کے آثر تک کا یہ جو زمانے کا زندگی ہے یہ تو گزر چکا ہے اور اس میں اللہ نے مختلف ہم کرام کو اپنے بندوں کے نمائے و حدت کے لیے محبوب فرمائے اور اب جو زندگی کا آخری حصہ ہے اس دنیا کا جو کہ یوں سمجھ دیں کہ اثر سے مغرب یا غروب آفتاب تک کے لیے ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے میں رہنے والے انسانوں کی طرف مجھے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر مروز فرمایا ہے سرحال کا یہ پہلے رقو آیت نمبر ایک سے رہ کر آیت نمبر دس تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ نعمتوں اور احسانات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ نے بغیر کسی تفریق اور تقسیم کی دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی کی ان نعمتوں اور احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کے شاکر اور صابر بندے رہتے ہیں فرمبردار اور اطاعت گزار بندے بن کر رہتے لیکن بڑے ناشکر ہے وہ لوگ جو اللہ کے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے اور اللہ کے ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری بلکہ انکار تک کر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے امر اللہ سا اللہ کا حکم فلا تستا جلو سو اس کے آنے میں جلدی نہ کرو سبحا وہ پاک ہے و تعلی اور بلندر ہے عماں ان سے جو اس کے شریک بتلائے جاتے ہیں یون وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بر ایک پیغام دے کر بندوں میں سے اور اسی لیے نازل کرتا ہے ان یہ خبردار کر دو اندا اللہ یہ کہ کسی کی بندگی نہیں اللہ انا مگر سیوائے میری فتون تخوص کرو روح یہاں اس سے مراد وہی اللہ کا پیغام ہے اس لیے کہ وہی کے ذریعے گویا انسانوں کو ایک زندگی ملتی ہے ایسی زندگی جو سدا خوشیوں سے بھرپور رہے گی جس طرح کے روح سے انسان کو زندگی ملتی ہے دنیاوی زندگی ایسے ہی وہی کے ذریعے بھی انسان کو اس کے آخرت کی زندگی ملتی ہے کامیاب زندگی خوشحال زندگی اسی لیے وہی کو یہاں روح کہا گیا ہے اسے نے پیدا کی ہے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک تالا وہ بلند تر اما اماں اس سے یشٹیکون جو اس کے شریک بدلائے جاتے ہیں خلق انسان من متفت اس نے انسان کو پیدا کیا ہے نطخے سے فضا ہو خفس مموبین پھر جب ہو گیا وہ جھگڑا کرنے والا اور بولنے والا یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان پر ذرا اس کا اصلیت واضح کرنا چاہتا ہے کہ انسان تو کیا تھا اور تجھ کو کس چیز سے میں نے کیا بنا دیا اور جب میں نے ہی تجھے اس پانی کے ایک حقیر حصے سے ایک ذرے سے میں نے تجھے یہ انسانی صورت عطا فرمائی کہ جس میں تو دیکھنے والا اور سننے والا اور چلنے والا اور سوچ سمجھنے والا بن گیا تو اللہ تبارک وطالیہ فرماتے ہیں تب تو وہ میرے بارے میں بولنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں یا اللہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو بھئی اگر اللہ نہیں ہے تو پھر تجھے کس نے پیدا کیا ہے اگر اللہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ تیرے ہاتھ کس نے تیرے وجود میں گاڑ رکھے ہیں تیرے آنکھوں میں طاقت دیکھنے اور کامنوں میں قوت سماج کس نے رکھی ہے تیرے دماغ کو اس ترتیب سے کس نے تیرے کھوپڑے کے اندر بن کر رکھا ہے تیرے دل کے اندر کرنے کی قوت اور فلٹر کرنے کی طاقت اور محسوس کر دی اگر اللہ نہیں ہے تو کیا یہ خود بخود ہو جاتے و لام خلفا اور چھپائے بنائے ہیں اسی نے لکم تمہاری لیے جس میں تمہارے لیے سامان ہے فائدے کے اور جوڑنا ہے وہ منہ ہاتھ اور اسی میں تم کاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم پہ انعامات کی ہے اور احسانات کی ہے ان احسانات اور انعامات میں سے وہ حیوانات ہے کہ جن کا میں نے تخلیق کر کے ان کو تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے کہ جس میں تمہارے لیے لباس ہے گرم کرنے کا لباس جس کو پہنتے ہیں اللہ دبارک فرماتے ہیں کہ اس لباس اور اس ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کے دیگر فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان حیوانات میں سے بعض کو تم ذوا کر کے کھاتے ہو والم اور تمہارے لیے فی ہاں ان جانوروں میں جمال و الزت ہے توری ہونا جب تم ان کو شام کے وقت چرا کے لاتے ہو وہ تصرحون اور جس وقت تم صبح کے وقت اسے چرانے کے لیے لے جاتے ہو کیونکہ پرانی مجید کے مخاطب اول عرب کے لوگ ہیں اور عرب کے لوگ زیادہ تر ان کا جو کام تھا یا کاروبار تھا وہ مویشہ بانی تھی شیوانت کو پالنا اور اس شخص کو سب سے زیادہ قدر کی نگاتے سے جاتا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا زیادہ اس کو احترام دی جاتی کہ جس کے زیادہ مال مویشی ہوتے مشقت اور محنت کرنے والا ہوتا کہ صبح کے وقت وہ اپنے حیبانات کے بڑے بڑے کھنڈک لے کر کے وہ نکلتا سہانے کے لیے تو لوگ اس سے کہتے کہ یہ بڑا جنکدار اور بڑا ایماندار بندہ ہے بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ مالدار بھی ہے اور دیانتداری کے ساتھ اللہ نے اس کے دل کو مائل کر دیا ہے اور جس وقت وہ شام کے وقت اپنے ان بیڑ بکریوں اور اونٹوں کے کھنڈک کے کنڈک کو چرا کر کے واپس لاتے تو وہ خود بھی اپنی بکریوں کو حیوانات کو دیکھ کر خوش ہوتا لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم حیوانات میں تمہارے لیے عزت رکھی ہے اور ان حیوانات میں وہ بھی ہے کہ وہ تحمل و جو اٹھاتے لے چلے جاتے ہیں تمہاری بوجھ الہ ان شہروں تک لمت ہی جن تک تم نہیں ہو پہنچنے والے اللہ انفسے مگر یہ کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دو ان ربکم بشک تمارا رب لوف الرحیم بے شک تمہارا رب تمہارا بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے رحمانات کی جو تمہارے لیے بردباری کا کام سر انجام دیتے ہیں سر اونٹ ہے خچر ہے گدے ہیں کہ ان پر اپنا سامان اٹھا کر کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہو کہ جہاں تک اگر یہ حیوانات نہ ہوتے تو تم اپنے سامان کو بڑے مشقت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسے سواریاں ہیں کہ جو سدا بہار ہے اس لیے کہ ہر ترقی کے دور میں بھی ان کی موجودگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہر گھر ہر علاقے ہر گاٹی کی طرف نہ تو سڑک نکالا جا سکتا ہے اور نہ جہازوں کو لے جا کر کے وہاں اتارا جا سکتا ہے اس لیے ان حیوانات کی ضرورت ہمیشہ انسان کے لحاظ رہتی ہے اللہ کے ارشاد ہے ول اور گھوڑے ول اور خچر والحمیرہ اور گندے یہ جی ہم نے پیدا کیے ہیں لے تاکہ تم ان پر سوار ہو وزین اور تمہارے لیے ایسے وزینت کی بھی ہیں بطور زینت کے ان کو اس لیل اپناتے ہو لوگ گھوڑے رکھتے ہیں اپنے زیب و زینت کے لیے وہی خلق مالب اور وہ پیدا کرتا ہے اور کرے گا تمہارے لیے وہ جن کو تم نہیں جانتے ہو جنہیں مستقبل میں تمہارے خوشحالی کے لیے اور اسباب پیدا کرے گا محققین نے اس جملے سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مستقبل میں انسان جتنی بھی ترقیاں کرے گا ایجادات کرے گا وہ اس کے اپنے کمال نہیں بلکہ اس آیات کے روح سے اس بات کے اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ مستقبل میں بھی اللہ تمہارے لیے تمہارے راحت رسانی خوشحالی اور بردباری کا سامان اور چیزوں کو بناتا رہے گا جس کو تمہیں مالک اور تمہیں اس کا مختار بنایا جائے گا تو انسان نے جتنی گاڑیاں یاد کی انسان نے جتنے جہاز بنائے انسان نے اس سے آگے بڑھ کر کے جتنے بھی اپنے تحفظ کے لیے اسباب بنائے تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تھا کہ اس قدیم اور پہلے اور پرانے وادے کے تکمیل کے صورتیں ہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی بہم اللہ تعالیٰ اور ہم آئندہ بھی تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم اب نہیں جانتے ہو گویا اسلام کے دور اول کے وقت کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی جاز بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اسی طریقے سے بھائی بندوق کیسی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دوسری جتنی بھی جدید آلات ہیں ٹیلی فون ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان کو کیسے پتا چلا والا اللہ تک پہنچتے ہیں سیدھا راستہ امین حجائر اور بعض راستے ان راستوں میں سے کچھ بھی ہے ودو شاہ الدا کم اجمائین اور اگر وہ چاہے تو تم سبوں کو سیدھے راستہ دکھا دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیدھا راستہ اپنی طرف سے زبردستی بندوں کو نہیں مسلط کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر اللہ اپنے فیصلے اور چاہتوں کو دنیا میں بندوں پر زبردستی مسلط کر دے تو پھر اس دنیاوی زندگی کی زندگی اس انسان کی امتحان اور اپنی مرضی والی نہیں رہے گی اس لیے کہ امتحان کے دورانیے میں جو امتحان دینے والے ہوتے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہیں لکھ لیں نہ چاہیں نہ لکھیں لیکن اب وہ دورانیا ان کے لیے وہاں گزارنا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ لکھیں گے اچھا لکھیں گے کامیاب ہوں گے لکھیں گے غلط لکھیں گے ناکام ہوں گے کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو بھی ناکام ہوں گے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے سبوں کو پیدا کیا ہے ہم نے کامیابی اور ناکامی کے اسباب ان کے سامنے رکھے ہیں اب یہ انسان امتحان کے گویا میدان میں یا سینٹر میں بیٹھا ہوا کہ چاہے تو اپنے لیے اللہ کے دی ہوئے اسباب کو شکار کرتے ہوئے ہدایت کا سامان جمع کریں اللہ زبردست ہدایت اس کے گلے کا ہار نہیں بنائے گا اللہ تبارک و عطا فرماتے کہ اللہ تک وہی راستہ پہنچتا ہے کہ جو سیدھا ہے اور سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ کے وسلم نے بتائے ہیں جو قرآن بتاتا ہے جو احادیث بتاتے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے وہ اخسر الحمد للہ اللہ من بسم اللہ روح نان کے چود و پارے سورائے نہل کے یہ تیسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جیسے گزشتہ رکو میں اللہ نے اس بات کو اور اس حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ سب چیزوں کا خالق اور مالک سب نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اب اللہ تبارک و وطالیہ ان سب نعمتوں کے تفصیلی تذکرے اور بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے توحید کا تذکرہ فرماتا ہے کہ پھر مان لو اور یقین کر لو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کی لائف نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں ہی تن و تنہا اس سارے کائنات کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا پیدا کرنے والا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے الم واحد معبود تمہارا وہ ایک ہی معبود ہے یؤمنون آخرت جن کو یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر کلو گُم ان کے دل نہیں مانتے ان کے دل منکر منقرے مستقبر اور وہ مغرور ہے و اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہے لا جو کچھ وہ چپاتے ہیں اور, ما یدنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ اللہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر کرنے والوں کو وَإذا خیل تکبر حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی متکبرین سے ضرور سوال کرے گا ان کے اس طرز عمل کے اپنانے پر کہ جس کے اپنانے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بڑے فساحت اور بڑے وضاحت کے ساتھ منع فرمایا صاحب نے ارس کیا کیا رسول اللہ؟ ایک شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو کیا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے اللہ کے رسول سے فرمائے نہیں اب تک تکبر بطور الحق حق بات کو ٹکڑا دینے کے نام ہے الناس اور لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا نام ہے یہ لوگوں پر اپنے آپ کو نمایا کر کے ظاہر کیا جائے اور پھر جس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے لوگوں سے اپنے آپ کو بالا تر یا برتر سمجھ لیا جائے اور لوگوں کو اپنے نظروں میں حقیق جان لیا جائے اور حق بات کو یعنی اللہ کی بات کا انکار کر لیں اس کو غلط سمجھ لیں یا اس کو ناقابل عمل کہیں یا اس کو پرانے لوگوں کی فیصح کر کے اس سے جنارا کشی کریں یہ تکبر ہے کیونکہ اس آیات میں ہے لاجرما یقیناً یقینا <خرج> <سؤال> اللہ, اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شر کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کے انعامات کے بدلے اس کا شکر نہ ادا کرنے والے بلکہ شراکت اور شرکیات کرنے والے یہ متقبین ہیں اور انمب المستقبرین وہ اللہ غرور کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو بولا تکبر ان چیزوں کا نام ہے وہ اضاقی اور جب ان سے کہا جائے ماضا انزلہ ابو کم کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے آج وہ کہتے ہیں کیسے کہ یہ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے ناپسندیدہ رائے کا اظہار کیوں کرتے ہیں اور کے بارے میں اس لیے یہ ملو تا تاکہ اٹھائیں اپنے بوجھ کو پورا کہ پورا یوم القیامت قیامت کے دن ومن اوزار بغیر علمن اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بلا تحقیق اللہ سنو سا بہت برا ہے ما ضرون وہ بوجھ کہ جس کو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے خود تو گمراہ رہے لیکن دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر اور ہدایت پر عمل پیرا ہونے سے روکا یہ کہہ کر کے کہ بھائی یہ ٹھیک رائے نہیں ہے یہ ٹھیک عقیدہ نہیں ہے دین کی باتوں پر عمل پیرا ہونے سے لوگوں کو بلواظتہ یا بلاواستا روکا تو خود تو گمراہ ہو ہی گیا ان کو گمراہ کر گیا تو جن کو یہ گمراہ کر گیا ان کی گمراہی کا وبال جہاں قیامت کے دن ان گمراہ ہونے والوں کے اوپر ہوگا اتنی ہی تعداد میں وبال اور بوجھ اس گمراہ کرنے والے کے اوپر بھی ہوگا جس کہ یہ ذریعہ بنا ہے ان کی گمراہی کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو اچھی بات بتائی اور خود سلم اختیار کی تو اگر کسی نے اس کے بتلانے پر اس اچھے بات پر عمل کر دیا تو قیامت کے دن یہاں اللہ اس عمل کرنے والے کو اس اچھے کام پر پورا پورا عجر و عطا فرمائے گا وہاں اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی عطا فرمائے گا اس عمل کرنے والے کے عمل میں کسی طرح سے کمی کیے بغیر یعنی دونوں کو اللہ تبارک و تعالی بڑے پیمانے پہ اجر کامل عطا لطا فرمائے گا اسی طرح جس شخص نے کسی دوسری کے سامنے گمراہی کا سامان رکھا اور وہ گمراہ ہو گیا تو جہاں گمراہ ہونے والا کے قیامت کے دن خود اپنے گمراہ پن کا مجرم قرار پائے گا وہاں گمراہ کرنے والے کو بھی اتنا نہیں حصہ ملے گا ووال کا کہ جتنا خود اس گمراہ ہونے والے کو ملا اس لیے کہ یہ گمراہ کرنے والا اس کا محرک بنا ہے اور اس کے لیے ذریعہ بنا ہے اس لیے برے باتوں کے پلانے جھوٹ کو عام کرنے اللہ کے حکموں سے روکنے یہ ایسے اعمال ہے کہ مسلمان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ان پس ناپسندیدہ کاموں اور باتوں سے خود کو بچائیں اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل نہ کردہ اور نہ سمجھا گناہ ہو کے وبال ان کے کرتن میں پڑ جائے وہ اہم دوانا وب العلیم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 کہ میں ہی تن و تنہا اس سارے کائنات کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا پیدا کرنے والا چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کا شان ہے اللہ معبود تمہارا وہ ایک ہی معبود ہے وہ لا نبل آخرت جن کو یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر قلوبهم بہت ان کے دل نہیں مانتے ان کے دل منکر کر مستقبر اور وہ مغرور ہے واللہ تبارک و کے بارے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہے ماسب ما وہ اللہ ہیں اور ما اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ان شب المسترین بے شک وہ اللہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر کرنے والوں کو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 صحابی نے عرض کیا, کیا رسول اللہ ایک شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو کیا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے اللہ کے رسول صاحب فرمائے نہیں اب تک تکبر بطور الحق حق بات کو ٹکرا دینے کا نام ہے الناس اور لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا نام ہے یہ لوگوں پر اپنے آپ کو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 انائےبل مستقدین وہ اللہ غرور کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو گویا تکبر ان چیزوں کا نام ہے وہ اضاقی اور جب ان سے کہا جائے ماضا انزل اور کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے حال وہ کہتے ہیں سافر کہ یہ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی اللہ تبارک کو طالب فرماتے کہ یہ لوگ اس طرح سے ناپسندیدہ رائے کا اظہار کیوں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں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 اسی طرح جس شخص نے کسی دوسرے کے سامنے گمراہی کا سامان رکھا اور وہ گمراہ ہو گیا تو جہاں گمراہ ہونے والا کل قیامت کے دن خود اپنے گمراہ پن کا میرم قرار پائے گا وہاں گمراہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا ووال کا کہ جتنا خود اس گمراہ ہونے والے کو ملا اس لیے کہ یہ گمراہ کرنے والا اس کا محرک بنا ہے اور اس کے لیے یہ ذریعہ بنا ہے اسی لیے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 أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدمت للذين من قبلهم فأتا الله بنيانهم من القباعد فخر عليهم الصف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون چھوڑے بارے سورہ چھوبار یہ رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے نافرمانوں کا تذکرہ کیا کہ یہ اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے واضح آیاتوں کے متعلق یہ بات رکھی جاتی ہے کہ بھائی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے اب نیا نیا کیا حکم نازل کیا ہے تو یہ انتہائی متکبرانہ اور بے فکرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ کیا نازل کیا ہے یہ بس عصق اور کہانی نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس رقب میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہی فریب کاریوں کی دنیا ان سے پہلے بھی کئی قوموں نے آباد رکھی لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑنا چاہا تو ان کے ان مکر و فریب کے دنیا کے ان بلڈنگوں کو جو انہوں نے اپنے خیالی بنائے رکھے تھے اللہ نے وہ ان پر ان کی بنیادوں سے اٹھا کر کے الٹھ کر کے پھینک دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ عذاب نازل کر دیا دنیا کے اندر اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو سخت عذاب میں داخل کرے گا یعنی جہنم کے اندر اس لیے کہ کفار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے سوچ اور فکر کی ایک دنیا بات کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو اس طرح کے حالات بنیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان تمہارے خیالات اور تمہارے ان بنائے ہوئے سارے تفکرات کو الٹ کر کے تم پہ اسی طرح سے ٹنگ دیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے نفرمان قوموں پر تبارک وطالع کا شرح ہے عدم کردین یقیناً خوفیہ تدبیر کر چکے ہیں وہ لوگ من قبل ہم جو ان سے پہلے وہ گزری فاطل بنیا نہ ہوں پھر آپ اللہ کا حکم ان کی عمارت پر من القواعدی بنیاد سے فخر علی مصفو پھر گر پڑی ان پر ان کی چھت من فوقهم اوپر سے واتا عمد اور آن پڑا ان پر اعضا منحصر جہاں سے ان کو و گمان بھی نہیں تھا یعنی اللہ نے ان کا ایسے مواقع کیا اور اس طریقے پر اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح سے بھی ناکام ہو سکتے سما یوم القیامت قیامت کے دن یہ قزیگم اللہ ان کو رسوا کرے گا اور وہ رسوا اس طرح ہوگی کہ جنہوں نے والدین ہو کر اولاد سے چھپ چھپا کر گناہ کیے اولاد کے سامنے ان کے گناہوں کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا جنہوں نے اولاد ہو کر والدین سے چپ کر کے گناہ کی ہے والدین کے سامنے ان کے پردوں سے ان کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور بیویوں کا شوہروں کے سامنے اور شوہروں کا بیویوں کے سامنے بھائیوں کے بھائیوں کے سامنے اور بہنوں کے بہنوں کے, بہنوں کے سامنے ان کے خازوں پر سے پردہ اٹھایا جائے گا یہ کچھ کم رسوئی ہے اور پھر سارے لوگ جن کے جن کا ان کے بارے میں ایک اچھا رائے قائم تھا دنیا کے اندر سفید پوشی کا جب وہ دیکھیں گے تو وہ بھی ان پہ اللہ مت کریں گے کیونکہ ان کی اصلیت یہ ہے سما یوم القیامت قیامت کے دن یہاں کے بارے بڑے زدمتے جنہیں اللہ سے پوچھے گا علم بولیں گے بولو جو صاحب علم تھے ان یوم یقیناً آج کی دن کی اور آج کے برائی عادل کے آفرین منکروں پر ہیں اللہ فتح الحم تو کہ جب ان کے روح نکالتے ہیں فرشتے ظالمی انف سہیم وہ جنہوں نے اپنے حق ہاں میں برا کیا یعنی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نافرمانی کی جب ایسے لوگوں کے فرشتے روح نکالتے ہیں تو فلقب السلام یہ بڑی ہی اعتاد گزاری کا مظاہرہ کرنا شروع کر لیتے ہیں یوں کہتے ہوئے کہ میں کن نانا ہم نے تو کبھی برا کام کیا ہی نہیں فرشتے کہیں گے بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بما گنتم تامل بے شک خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے اور اللہ نے تمہارے اعمال کے مناسبت سے ہی ہمیں احکامات دے کر کے تمہارے روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے فت خود ابو سو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خور دنفیحا اب سدا رہو اسی میں فلح بحصب مسول متقبرین سو بہت برا ٹکانا ہے غرور کرنے والوں کا وکیل اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی ہے اور وہ کہتے ہیں خیر کہ ہمارے ضب نے تو سرا خیر کے بعد نازل کی ہے تو اللہ تبارک وطانہ فرماتے ہیں گزشتہ رقو کے آخری آیت میں تھا کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے اب کون سے حکم نازل کیے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پرانے لوگوں کے کیسے نازل کیے لیکن ان کے مقابلے میں جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے یا حضور نبی کریم سلم کے دور میں کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہارے رب نے اب کون سا نیا حکم نازل کیا ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ سرابا خیر ہی خیر ہے اللہ کے ارشاد ہے اللہ آسن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائیاں کی فہد یہ دنیا حسنت اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائیاں خیر اور آخرت کا گھر بہتر ہے اولاندار المتقین اور کیا خوب گر ہے پرست کا جنت ارمند رہنے کے لیے یا جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور اس جنت کی صفت ایسی ہے فجر من تخت علاوہ جس کے نیچے نہر بہتی ہے لہو فی ہام یا ان کے لیے وہاں جو وہ چاہیں گے ایسے ہی اللہ تقویٰ کرنے والوں کو بدلا دے گا اللہ وہ لوگ جب ان کا روح نکالتے ہیں فرشتے تیبین بڑے ستھرے طریقے سے یقولا وہ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم تم کا سلام ہو یعنی وہ فرشتے وہ ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جنت اب تم تام اب جاؤ بحث میں جاؤ جنت میں اس کے بدلے جو کچھ تم عمل کرتے تھے یا یہ لوگ اس بات کے انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں اور یامر و ربک یا ان کے پاس تیرے رب کا حکم آ جائے کزا نے کفاد اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے دہلے ہو گزرے ہیں وماز محمد اللہ اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا وہ لہر کے نکان لیکن وہ خود سے اپنے ساتھ بے انصافی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ سے وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے نفرمانوں سے مخاطب ہیں کہ اب یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کے ان پہ سچ اور حق کو واضح کرنے کا کہیں یا ان کے رب کا وہ خاص حکم آ جائے یعنی عذاب کا اور جب وہ حکم آتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی یہ آ تو میں عامل ہوں پھڑ گئی ان لوگوں کے سر جو انہوں نے برائیاں کی وہاں کبھی مکانوں بھی, بھی اور الٹ پورا ان پر ہو کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی وہ گزشتہ اقوام جو پیغمبروں کے باتوں اور پیغمبروں کے تعلیمات میں اللہ کے عذابوں کے متعلق جو احکامات وہ بیان کیا کرتے تھے اللہ کے طرف سے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ نے وہی عذاب ان پر نازل کر دیا۔ واصل دلوانہ ان ہمش سر کے آدمین اؤذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبار سورائے نہ یہ پانچوں رکو رکو آیت نمبر پینتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے نافرمانوں کے ایک انتہائی کمزور دلیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کو وہ اپنے کفر اور نافرمانوں کے اللہ کے طرف سے پسندیدہ ہونے پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی باطل اعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر اپنے ان مشرکانہ اور اپنے ان ناپسندیدہ عقائد اور اعمال کرنے کے جواب اور استحسان ثابت کرنے کے لیے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیوا کے یہ عبادت اور اللہ کے سیوا کی یہ بندگی اور یا جو ہمارے اعمال ہیں اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بے صنعد ہوتے جنہیں اللہ پسند نہ کرتا تو ہم کو کرنے کیوں دیتا ضرور تھا کہ جب ہم اس کے مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے وہ روک دیں نہ روکے تو فوراً سزا دے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ کام نہ پسند نہیں ہے آخر پارے کے دوسرے غرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ سب اللہ اشرک الو شاء اللہ وہ لوگ کہیں گے جو شرک کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے نہ ہمارے افوا اجداد تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے اور جہاں تک مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ ہم کو پھر ہمارے ان غلط کاریوں سے کیوں نہیں روکتا اور کیوں ہمیں نہیں روکا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو روز اول ہی سے لوگوں کے اعمال کے اصلاح کے لیے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء کے کو محبوض فرمایا جنہوں نے اللہ کے نہ والے کاموں سے اللہ کے بندوں کو روکا تو انبیاء کے کو اللہ نے آخر کس کام کے لیے بھیجا اسی لیے تو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو نہ کے اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے روکے تو اگر وہ نہیں روکتے تو اب یہ بندوں کے اپنے سواب دین پیغمبر زبردستی ان کو روک نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دے دیتا ہے کہ کیا کام اللہ کو پسند ہے اور کیا کام اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے پیغمبر تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان, سے ان کو بار بار ان کے منت کرتے ہیں سماجت کرتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو بندہ روک روکے وہ روک بھی جائے اگر وہ روکنے کے باوجود نہیں روکتے تو یہ ان کے اپنے کم ہے لیکن یہ ان کے ان گناہوں کے اللہ کی طرف سے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے اور جہاں تک اللہ کے پکڑنے کا تعاق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک معاملے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اللہ پکڑ بھی جائے گا اللہ پکڑتا ہے اپنے مرضی سے کسی کی مرضی سے اور کسی کے کہنے پر اللہ تبارک وطالع نہیں پکڑتا اللہ کے شد ہے وہ قبر اللہ اشرق ہوں اور کہیں گے وہ لوگ جو مشرق ہیں لوشا اللہ ابد من من نام والا ابا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم بندگی کرتے اس کے سوا اور نہ ہمارے آبا و اشداد وال حرم نامدو نہیں منشے من اور نہ ٹھراتے ہم حرام اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ فعل من ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں سو رسولوں کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا صاف صاف سو رسولوں نے تو اپنے وہ ذمہ داری ادا کر کے ان تک صاف صاف بیگ پہنچا دیا ہے یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں روکا کل امت رسولن اور ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول اور رسول نے یہ کہا کہ ارے بد اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو وجتا گا تابوت سے بچو اور تابوت ہر وہ امن ہے ہر وہ بات ہے ہر وہ فیل ہے ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ وہ بستگی بندی اللہ کے ناراضگی کی طرف امن حضرے سے وہ ہوئے کہ اللہ نے ہدایت کی امن حق علیہ اللہ اور بعض ان میں سے وہراہی ثابت ہوئی پھر کے دیکھو زمین میں فنزور بس دیکھو کئی فکان کے بت المکزمین کیسا ہوا انجام جٹلانے والوں کا انتحر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تما ہے ان کے ہدایت ہدایت کا تو اللہ کے پڑ کے قسم کا ناس اللہ من يموت کہ اللہ نہیں زندہ کرے گا اسے اس جس کو وہ مار دے یا جو مر جائے اللہ فرماتے بلا کیوں نہ یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچ جائے یعنی اللہ کے ذمہ حالانکہ اکثر اللہ سے لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو نہیں جانتے یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگی ان کے بعد اس کی کوئی دلیل ہے جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اب تک اللہ نے کیوں زندہ نہیں کیے تو بھائی زندہ اللہ ایک ہی مرتبہ کرے گا اور اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا اللہ کسی کے کہنے پہ تھوڑا مردوں کو زندہ کرتا ہے ہاں پیغمبروں کے معجزات کے طور پہ جیسے ہر اشارے سلاد و سلاب کے ذریعے نہ مردوں کو بعد مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن وہ زندگی وقتی تھی وہ لوگ ہمیشہ اس کے بعد زندہ نہیں رہا وہ تو ایک معجزہ تھا لیکن بھائی یہ نہ بھی تھا کہ واضح کر دیا جائے ان کے لیے وہ یہ اختری جس میں وہ جگڑ دیتے ہیں مریال کفر اور تاکہ معلوم کر لے کرنے برو جو کافر کا جی اس لیے کہ دنیا میں کفر کرنے والے اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے اب کوئی وقت تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس سے جس وقت کے آنے پر یہ خود اقرار کر لیں اس لیے کہ کسی کے سمجھانے سے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں سمجھانے والوں کو یہ الٹا غلط کہتے ہیں تو ان کو ان کے غلطی کا احساس کب ہوگا اور کیسے ان کو یہ احساس دلایا جائے گا وہ قیامت ہی کے دن تو ہوگا ان نما قول بے شک ہمارا کہنا کسی بھی چیز کو اذا جب ہم اس کو کرنا چاہیں ان یہ کی ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کن ہو جا تو یقون ہو جاتا ہے یعنی یہ انسان جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق شکوک اور شبہات کا اشار ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا اور پھر یہ انسان مرنے کے بعد جب مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے پانی میں ختم ہو جاتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتا ہے یہ ذرات کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ انسان اپنے زاویہ نظر سے سوچتا ہے اللہ کے قدرتیں انسان کے سوچ سے بہت فادا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کو کرنا چاہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنانی پڑتی کوئی پلاننگ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے کوئی کاریگر نہیں لگانے پڑتے بلکہ خود اس کام کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم کے تابے ہے وآخرت بسم اللہ الرحمن رحمان دینا دماغ سورہ سور کے یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو ایپ نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی اس رگو میں ان لوگوں کے فضیلت اور عظمت کو بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے غرض سے اپنے ملک اور علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہی ممکن نہ رہیں تو یہ اپنے ان خواہشوں کو اور اپنے وطن کو اپنے علاقے کو قربان کر دیتا ہے اور ایک ایسی جگہ جا کر کے آباد ہو جاتا ہے کہ جہاں یہ پورے اہتمام کے ساتھ پورے خشور حضور اکچوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ادا کر سکے جیسے کہ مکہ مکرمہ میں یہ مسلمانوں پر کفار مکہ نے ان کے عرصے زندگی کو تنگ کر دیا اور جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان سے آوازیں کسی جاتی اور ان کو سخت اذیتوں اور تکلیفوں سے امکنان کر دیا جاتا اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو حکم دیا کہ بھائی وہ مکہ سے پہلے حبشہ کی طرف عزت کر جائیں تو مکہ کے مقابلے میں حبشہ میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور احترام کا ٹھکانا تھا اس میں اور پھر جب اللہ نے دوسری مرتبہ انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اللہ مبارک و اطالانے مکہ میں رہنے والے پڑوسیوں کے بالمقابل مدینہ میں اللہ نے ان سے بہت زیادہ خیر پڑوسی ان کو عطا فرمائے اور مکہ میں جو ان کا قدر و احترام تھا اس کے مقابلے میں زیادہ ہی قدر و احترام اور منظرت والا جگہ اللہ نے ان کو مدینہ میں عطا فرمائی اور مکہ میں جو ان کے مالی پوزیشن کمزور تھا اقتصادی لحاظ سے کمزور تھے مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مالی طور پر مستحکم کر دیا اور مکہ مکرمہ میں جو ان کے بہات کو سننے والا کوئی شخص نہیں تھا مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہی سالوں میں ان کو کئی کامیابی عطا فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے سلطنتیں ان کے قدموں کے نیچے آ گئی اور وہ ایسے منصبوں پر فائز ہو گئے اپنے اچھے اعمال اور اپنے اچھے اخلاق اور اپنے خواہانہ کوششوں کی وجہ سے کہ رہتے دنیا تک لوگ ان کے تعریفیں کرتے رہیں گے تو یہ سب کچھ جو ان کو ملا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے غرض سے اپنے علاقوں کو چھوڑا تو مہاجر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک جگہ کو اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ جہاں رہ کر وہ اللہ کے حکموں کو پابندی کے ساتھ آزادی کے ساتھ اور یکسو کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو جب وہ اس علاقے کو چھوڑتا ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اسی غرض کے لیے اس کو مہاجر فی سبیر اللہ کہا جاتا ہے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ جو لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں کفار کے مظالم سے آ کر اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن بعض تو ان میں سے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے رہائش ان کے اپنے پرانے رہائش گاہوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں ان کے حالات پہلے حالات کے مقابلے میں بدلے ہو جاتے ہیں پریشانیاں ان کے بڑھ جاتی ہیں تو ان کو کیوں فائدہ نہیں مل رہا ان کی ہجرت کے, کے وجہ سے اصل میں غور کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ جو ترک وطن کیا ہے کیا یہ ہجرت ہی ہے اس لیے کہ ہجرت اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے غرض کے لیے ہجرت کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی کم کمزوریاں تو نہیں ہیں یقیناً جب وہ تحقیق اور جستجو کریں گے تو کمزوری اپنے طرف سے سامنے آئے گی نہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے والذین اللہ فی اللہ من بعد ما ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے اللہ کے لیے بعد ما ہوں بعد اس کے کہ انہوں نے بہت سارے ظلم اٹھائے تو انہوں نے بو ہوں پھر دنیا ہسن تن ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانا دیں گے ولا آخرت اکبر اور آخرت کا اجر تو ہے ہی بڑا لوکان اگر ان کو معلوم ہو جائے اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں صبر قدم رہے وہ اعلیٰ ربیت اور جنہوں نے اپنے رب پر وسا کیا اور مانا من قبل کا اور ہم نے نہیں بھیجا آج سے پہلے اللہ جان مگر مردوں کو نور ہی ارحیم ہم ان کی طرف وہی بیچتے تھے فسال ذکر پر آپ پوچھ لیجیے یاد رکھنے والوں سے ان لا گن اگر خود نہیں جانتے ہو تو دوسری ذرائع سے اور دوسرے حوالوں سے بھی معلوم کر لیجئے کہ دنیا میں جو پیغمبر آئے ہیں کیا وہ انسان ہوئے ہیں یا وہ فرشتے تھے کیا وہ مرد تھے یا وہ عورت ہی تھی تو آپ کو اللہ کے احکامات کے علاوہ دوسری ذرائع سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ سارے کے سارے پیغمبر انسان ہی تھے وہ بشر ہی تھے انہوں نے شادیاں کی ان کے بچے ہوئے وہ پیدا ہوئے ان کے خاندان ہیں اور پھر وہ بیمار ہوئے سے شہید ہوئے سے اپنے تبارک کے ارشاد ہے بل بھائی یہ ہم نے ان کو بیچا واضح نشانیاں دے کر وہ اور اور دے کر ذکر اور ہم نے نازل کیا آپ کے طرف لوگوں کو یاد دہانی کرانے والی ایک خواہانہ نصیحت یہ تو نیا تاکہ آپ کھول کے اس کو بیان کرے لوگوں کے سامنے مانو ذلاََ جو کچھ ان کی واسطے نازل کیا گیا ہے وہ لا اللہ میں تفر کروں تاکہ وہ لوگ غور و فکر کرے اف امین اللہ کرو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو برے خرید کاری کرتے ہیں کہ اللہ, اللہ ان کو زمین میں تنسا دے اور یہ عطی عمل عضب الحاصۂ عرون یا آئے ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی دیں اور یہ افزاوں کی تقلبی ہوں یا اللہ ان کو ان کے چھت فطرتی کے دوران میں پکڑ لے فرما ہوں بے مجین سو یہ اللہ کو عاجد نہیں کہہ سکتے یعنی اللہ جب اور جس طرح سے چاہے گا ان کا مواقع کرنے کے قادر ہے لہذا اللہ کے آزاد سے کسی کو بھی بے فکر ہو کر اللہ کے نفرمانی کرتے کب نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ چاہے تو او یا, یا پھر ان کو پکڑ لیں اللہ تخوفن ان کو ڈرانے کے بعد ربو کو ذرحم دشک تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا بڑا بین ہے. لم یاروں وہ لوگ نہیں دیکھ رہے اہلا طرف ما اس کے خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے یا تفیع و وہ جو ڈلتے ہیں اس کے سائے ان دائیں طرف سے اور شمائل اور بائیں طرف سے سجد اللہ اللہ کی رسیدے کرتے ہوئے و ہم داخلون میں کہ وہ اللہ کی لحاظ بھی کرتے ہیں تو یہ سارا جو سسٹم سائیوں کا گڑ گٹنا سائیوں کا بڑھنا اور اس کے پیچھے جو اسباب متحرکہ ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے سماوا جو ماخر اور اور اللہ ہی کو سیدھا کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہیں مندابت ان جانداروں میں کا فرشتوں میں اور وہ اللہ تبارک و بتاتا کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے خود کو بالاتر با... با نہیں سمجھتے وہ تو نہیں کرتے یا خف نہ اپنے رب کے عذاب سے میں فوقی کہ وہ ان پر اوپر کی طرف سے نہ آ جائیں فارون یہ آیت سید تلاوت ہے اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک کو بتا دیا کسی حکم کے تعمیل میں وہ کوتا نہیں برتتے بلکہ اللہ کا جو ان کو حکم پہنچتا ہے وہ فوری طور پر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں لیکن اے کہ یہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اس کو کائنات کا مالک بنا دیا زمین پر نائب بنا دیا جب اللہ نے اس کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے احکامات نازل فرمائے تو یہ اللہ کے ان احکامات کے بارے میں نکتہ چینیا کرنے لگ گیا اور خودہ الحمد للہ وبلا باللہ من الشیطان بسم اللہ کا روشن وکال اللہ یا فرحون چھوٹ میں پارے سورہ نل کے یہ سات مرکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جب انسانوں کو حاصل سب بھلائیاں اور نعمتیں اسی اللہ کے طرف سے ہے اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا بھی اسی کے قبضے میں ہے چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے تو سخت سے سخت مشرق بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے وہ یا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا اللہ وحد اللہ شریق کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا پھر جس کے قبضے میں ہر ایک نعمت اور ہر قسم کا نفع و ضرل ہے دوسرا کون ہے جو اس کے الوحیت میں حصے دار بن سکے یا جس سے انسان خوف کھائے اور امید باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے رقال اللہ اور اللہ نے فرما دیا ہے بے دو دو شک وہ ایک ہی محبود ہے فرحبون سو مجھ سے ڈرو انہیں میرے نفرمانی سے ڈرو کہ دو محبوب بنا لیے بعض آنے کتاب نے دی اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ لہدین وافبا اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ اللہ سو کیا تم اللہ کے سوا سے کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت صبح اللہ کی طرف سے ہے سما ایزا مسا کم و ضرور پہ جب پہنچتی ہے تم کو سختی کرتے جب وہ ہے تم پر سے رب بھی شریکن تب ایک گرو تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بتانے لگ جاتا ہے اور करने کرنے को وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلاں کا کرم نظر ہے لہذا پھر وہ چل پڑتے ہیں کہ بھئی مجھے بیماری سے صحتیابی ہو گئی ہے اب میں فلاں جگہ پر درگاہ پہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ مجھے صحتیابی ہوگی تو بجائے اللہ کے سامنے سیدھے شکر ادا کرنے کے وہ غیروں کے سلام کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی سلامتی پر اللہ کی شکریہ ادا کرنے کے تیار نہیں ہے دوسرے جگوں پہ جا کر کے وہ جانور اور چراغے اور دیگ تو چڑھا دیتے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ غریبوں میں وہ خیرات تقسیم کرنے پہ تیار نہیں ہے اللہ کے حکموں پر بطور شکر کے عمل پیرا ہونے کو وہ تیار دکھائی نہیں دیتے تو یہ شیطانی اثرات ہیں یہ انسان کے اندر بعض مرتبہ گھس جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنا کے رکھتا ہے اللہ کا احساس ہے لیکن شروع میں وہ اس لیے اس طرح کرتا ہے تاکہ وہ منکر ہو جائے اس کا جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ فرماتا ہے کرنے دو فتحت ہو بس مزے اڑالو فصو فتح سو جلد تم جان لوگے گے وہ یہ جو لما لا یا مما رتکنا اور انہوں نے ٹہرائے رکھے ہیں لما ان کے لیے لایا لمونہ جن کا وہ خبر نہیں رکھتے نصیباً حصے مما اس میں سے رتق نہ ہوں جو ان کو رزق یعنی ہمارے دی و ارث میں سے انہوں نے صرف نام کے حصوں کے لیے حصے مقرر کر دیے ت اللہ اللہ کی قسم لا تسالون عما كنتم تفكرون تم سے ضرور پوچھنا ہے اس کے بارے جو کچھ تم جوڑ باندھتے پھرتے ہو وہ یجعلونها لله البنات اور ان لوگوں نے کہہارا کہے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں سبحان وہ ایسے پاک ہے اور دوسری بے انصافی یہ کے بل عشت وہ اپنے لیے وہ چاہتے ہیں जो جو ان کا دل چاہے اور حالت ان کی یہ ہے وہ ایزا اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو بیٹی کے غلط تو وہ سارا دن رہے اس کا منہ سے اور وہ دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہوتا ہے کہ نے ہاں بیٹی کیوں کی تو ہوگی یا تبار مر القوم وہ چپتا کرتا ہے لوگوں سے منسو امام بشیر بھی ہی اس برے خبر سے جو اس کو ملی اور پھر انجام کار ام سو اللہ خون یا تو پھر وہ ذلت کو قبول کر کے اس کو زندہ رہنے دیتا ہے ام یدح پھر تو یا پھر اس کو زمین کی مٹی میں دبا لیتا ہے یعنی درگور کر لیتا ہے اللہ سنو سا اما بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ شرک کرنے والوں کے بے انصافیوں کا یہ تذکرہ فرماتا ہے یہ شرک کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تمہیں بیٹے اچھے لگتے ہیں اور تم یہ کیسے انصاف کرتے ہو کہ اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور پھر اسی ضمن میں اللہ تبارک وطالعہ نے ایک اور مشرقانہ طرز عمل کو بیان کر دیا ہے اور وہ یہ جب ان کے ہاں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے یا ان کو جب ان کے ہاں بچیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ اتر آتا ہے اور یہ دل ہی دل میں اس پر ناراضگی اور نا کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ کہ یہ اس کو مارنے تک سے دوری نہیں کرتے بلکہ اگر ان کا بس چلے تو اللہ کے تبارک و بتا کے اس پیاری مخلوق کو وہ جان سے مار کر کے جان چڑا لیتے ہیں ان دو آیاتوں میں وہ فار عرب کے دو دوخستوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص مذمت کی ہے اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چپ چپتے تھے اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میرے ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چڑاؤں اور اس پر مزید ہارت کہ جس اولاد کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسی کو منسوخ کرتے تھے کہ بھائی فہشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں دوسری حیات میں اللہ نے اس وقت کی وضاحت فرمائی ہے جیسے کہ تفسیر بحری محیط میں ہے کہ یہ دونوں جو حسرتیں ہیں اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی بہت برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں اور دوسری پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اس اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کریں تیسری پھر پھر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے یہ لڑکے پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا اور بچی کی پیدائش پر لوگوں سے چھپتے پھرنا یہ حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے ان آیاتوں میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا جائز نہیں ہے یہ کفار کا فیر ہے جسے تفسیر روح البیاں میں ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکے پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ اہل جاہلیت کے فیر پر رد ہو جائے اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیش سے لڑکی پیدا ہو اور قرآن کریم کے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہاں بولی میں اقشا اناسا و یہاں بولی اس میں اناس کو یعنی بچیوں کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم ذکر فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیڑ سے لڑکے پیدا ہونا یہ زیادہ اثر ہے اس لیے کزا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیا تا کرتا ہے تو یہاں بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پھیلے کیا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑھ اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پرد بن کر حائل ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی برے رسومات میں سے ایک رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور اسی پر مسرور اور اسی پر خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہے اللہ زین ان لوگوں کے لیے لا امین بالآخرت جو آخرت کو نہیں مانتے مسلس ہوں ان کے لیے بہت بری مثال ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ <الْعَلَى> اور اللہ کی مثال سب سے بلند اور بالا ہے یعنی اس کو باب کے درجے پہ فائد کر دینا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اور وہی ہے زبردست حکمت والا وآخر بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجرهم مسمى فإذا جاء أجرهم لا يستغخرون سعاطا ولا يستخدمون جس الله تبارك وتعالى ابن حلم ورحلم كتذكرة فرماته یہ چودہ پارے سورائ نل کے آٹھواں رکو ہیں اور یہ آٹھواں رکو آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر چھیاسٹھ تک کی آیتوں کا مشتمل ہے گزشتہ رکو میں وہ گزرا ہے اور اس سے گزشتہ رکو میں بھی کہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اپنے بارے میں اس خوشخینی کے شکار ہیں کہ اگر ہمارے یہ طرز زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ قادر مطلق ہے تو وہ ہمیں روکتا کیوں نہیں اور اگر اس نے ہمیں روکنا نہیں ہے تو پھر اس نے ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں کیا تو جب وہ ہمیں روکتا بھی نہیں وہ ہم پہ عذاب بھی نازل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں گزشتہ رکواب میں اس کا جواب ہو گیا بھی ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی اس کا مزید تفصیل کے ساتھ واضح جواب لوگوں کو دینا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ گار کو اس کے قدم قدم پر پکڑنا شروع کریں تو اس روی زمین پر کوئی پچل کرنے والا باقی دکھائی نہیں دے گا اس لیے کہ دنیا میں اکثر حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے اور چھوٹی موٹی خطا اور قصور تو تقریبا ہر ایک سے ہی ہوتا ہے جب ہتا کار اور بدکار فوراً ہلاک کر دیئے گئے تو صرف معصوم انبیاء کا زمین میں بیچنے کی پھر ضرورت ہی کیا رہتی ہے بلکہ ان کا ملائقہ معصومین کے ساتھ رہنا ہی پھر جیدہ موضوع ہے جب نیک اور بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ سب اولاد آدم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور فرض کیجیے اللہ تبارک و وطالعہ نے انسانوں کے ظلم اور زیادتی پر بارش بند کر دی مثلا تو کیا آدمیوں کے کی ساتھ ساتھ جانور نہیں مریں گے بہرحال اللہ تبارک و وطالعہ اگر بات بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منٹوں میں تمام ہو جائے مگر وہ اپنے علم اور حکمت سے ایسا نہیں کرتا بلکہ مجرموں کو توب اور اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت مقررہ تک انہیں ڈھیلا چھوڑتا ہے جب وقت پہنچتا ہے پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ پکڑے لوگوں کو بھی ان کے بے ان ساتھیوں پر ماتور کا علیہ تو نہ چھوڑ دے اس روئے زمین پر بتن کوئی ایک بھی چکر والا وَلَا عجل لیکن ڈیل دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک فإذا عجلهم پھر جب آ پہنچے گا ان کا وہ وقت مقرر جو اللہ کی طرف سے ہیں اللہ وہ نہیں سرک سکیں گے پیچھے ایک لمحہ وہ لائف اور نہ آگے بڑھ سکیں گے وہ جالون علی اللہ ہی ہوں اور وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ کہ جو اپنی لیے وہ ناپسند کرتے ہیں وہ تو کرتی ہے ان کے زبانی جھوٹ یقین لیے خوبیاں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے وہ ناپسندیدہ باتیں کہہ کر پھر بھی اپنے بارے میں یہی رقب السان رہتے ہیں اپنے زبان آپ سے میاں مٹو بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حامی بلائی ہے ہمارے لیے وہاں بھی خوبیاں ہیں لا یقینا ان لهم النار کے جرماً رتوم اور یہ کہ وہ ان کے لیے بڑائی جا رہی ہے طلبا اللہ, اللہ کی قسم لقد ارسلنا الى ارسل من کا یقینا ہم نے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے مختلف امتوں کے طرف فضم الشیت پھر اچھا کر کے دکھلایا شیطان نے ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کو فاحو والی حمل کی ان کا آج دوست ہے وہ رحم عذاب العلیم اور ان کے لیے درناک عذاب ہے اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر لیتا ہے اور خدا خواستہ اگر یہ انسان کسی عمل کے بارے سوچنا شروع کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کام تو اللہ کے ناراضگی کا سبب بنے گا تو شیطان اس کو امیر دلا دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے بھئی وہ معاف کر دے گا کر لو اس گناہ کے کام کو کرنے کے بعد توبہ کر لو گے اللہ ہی اس لیے غفور کہ وہ گناہوں گنا گاروں کو معاف کرتا ہے انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر کے انسان کو اللہ کا نفرمان بنا لیتا ہے اور جب اللہ کا نافرمان بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے نافرمانی کے ارتکاب کرنے والوں سے توفیق سے ہدایت چھین لیتا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ جلنے والا تیل کہ خالص مٹی, کا مٹی کے تیل کا تو کام ہی جلنا ہے لیکن اگر کوئی کہیں کہ بھئی آپ اس کے اندر چند قطرے یا کم از کم آدھا پانی ملا دو کیا فرق پڑتا ہے اس لیے کہ اس کا تو کام ہی جلانا ہے وہ جہاں خود جلتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کے ڈالے ہوئے پانی کو بھی جلا دے گا تو اگر وہ ڈال دیں اور بعد میں اس سے چراغ روشن کرے تو کیا جلے گا ہرگز نہیں جلے گا اس لیے کہ اس پانی کے اثر کو اس پانی نے اس تیل کے چراغ جلانے کے اثر کو ختم کر دیا ہے تو ایسے ہی بندہ جب گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ گناہوں کا کرتے رہنا انسان کے دل و دماغ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا فضول نظر آتا ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ اس کو ایسے ہی ایک تیل ایک کھیل اور تماشا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ اس کے دل و دماغ کو گنا ہونے گرفت میں لیا ہوا ہوتا ہے تو ہر دور میں شیطان نے پیغمبروں کے تعلیمات کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے ہی فراڈ اور توقع کا معاملہ رکھا ان کے سامنے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیے اور ہمارا انجن میں آئی اور ہم نے اتاری پر کتاب اللہ نے تو بھائی نالحم <الَّذِي> اس لیے کہ آپ کھول کے بیان کر دے ان کے لیے اختلاف ہی یعنی کہ اللہ کے حکم کے بارے میں اختلافات ہیں واحد رحمت اللہ قومی اور یہ سیدھا راستہ بتانے والی ہے اور یہ باعث رحمت ہے اس قوم کے لیے کہ جو اس پر ایمان نہ ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَأَنَ اور اللہ ہی نے اتارا آسمان کے طرف سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا پھر اسی پانی سے اس نے زندہ کی زندہ کیا دمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد ان فِي ذَلِكَ دَآیَتًا لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں بھی نشانی اقل لوگوں کیلئے جو بات کو سنتے ہو تو لو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی کو نہ سنیں وہ سمجھیں گے کہاں سے اس لیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یا اس کے متعلق کو سنا جائے لیکن جب وہ اس بات ہی کو نہیں سن سنے گا تو وہ اس بات کے متعلق سمجھے گا کیا تو غفار سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سننے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرت کر لیتا ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کو سننے کے لیے تو شاید وہ جاگ جاگر کاٹ لیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بات کو ایک لمحہ بھی وہ سننے کا نہیں تیار نہیں ہوتا اس کا نفس آمادہ نہیں رہتا کہ وہ یہ تو فضول باتیں ہیں یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں یہ شیطان کے ان بد اثرات اور انسان کے بد اعمال کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں سے اتنا دور بانگ چکا ہوا ہوتا ہے اور اتنا اللہ کے حکموں کو وہ پسند کرنے لگ جاتا ہے یہ بڑی شقاوت اور بخت بختی کی علامت ہے روحنا روشنی <سؤال> پار سور نل کے یہ نو رکو ہے اور یہ رکو آئے نمبر چھیاسٹھ سے لے کر آیت نمبر اکتر تک کے عیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک تعالی اس رقو میں بھی گزشتہ رکوات کی طرح اپنے انعامات اور احسانات اور قدرت اور عجائبات کا تذکرہ فرماتا ہے جس سے انسان پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے آخرت کے متعلق وعدوں پر شکوک اور شبہات ہیں وہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم ایک محدود عقل اور محدود فہم کے مالک ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنے ہی عقل و فہم عطا کیا ہے کہ جس سے تم صرف دنیا زندگی کے حد تک اور دنیا کے اندرونی حدود تک کے لیے اس سے مستفید ہو سکتے ہو یا اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو لیکن جو حقائق اس دنیا سے ماورہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علم وہیں پر اعتماد اور یقین کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظر آنے والے کائنات پر نظر دوڑا کر اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچانے کی کوشش کریں کہ جو ذات یہ نظر آنے والا کائنات پیدا کر سکتا ہے اس ذات خالق کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کر دیں اور پھر اس کو ایک ایسی زندگی عطا کر دیں کہ جو زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے لیے نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونوں میں سے جو کچھ نمونی ہے ان میں سے یہ بھی ہے شار و تعالیٰ ہے وہ ان رقوم فی الحال اور تمہارے لیے شاؤں میں بھی سوچنے کے سامان ہے نسخی کم پلاتے ہیں ہم تم کو مما اس میں سے ہی جو اس کے پیٹ میں ہیں ممبئی درمیان گوبر کی ودمن اور خون کے دود خالصا دودھ خالص خوش ذائقہ جینے والوں کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالی نے کئی ناپاد اور نا بسندیدہ اور بدبودار چیزوں کے درمیان انسان کے لیے ایک ایسے غذا بنائے رکھی کہ جو غذا اس کے لیے ہر لحاظ سے کامل ترین ہے اس کے متعلق ایک حدیث ہے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جانور جو گوڑ جو گاس کا ہے یا جو بھوسا ہے یا جو غذا لیتا ہے وہ اس کے میدا میں جمع ہوتی ہے تو میدا اس کو پکاتا ہے میدا کے اس عمل سے غذا کا پھولنا نیچے بیٹھ جاتا ہے اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کے تہہ چلتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت ہے کہ قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے اور دودھ کو الگ کر کے جامر کے تھنوں میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اب میدے میں صرف فضلے جاتا ہے جو وہ گوبر کے سورت میں باہر نکل ہے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کہنا کہو تو یہ کہنے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے اور آئندہ اس سے اچھا کہنا ہمیں نصیب فرما دے اور نے فرمایا جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہ مبارکی وزد نمین ہو اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجیے اور اور زیادہ ادا فرمائیے اس سے بہتر کا سوال اس میں نہیں ہے دودھ پینے کے بعد یہ دعا میں بہتر کا نہیں ہے اس لیے کہ انسان غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے کانا کھانے کے بعد تو یہ دعا ہے کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں کہنا دیا اس نے برکت پیدا فرما دے اور ہمیں آئندہ اس سے بہتر کانا عطا فرما لیکن دودھ پینے کے بعد یہ دعا کرے کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرما اس فرمائے برکت پیدا کر دے اور اسی کو ہمارے لیے زیادہ کر دے اس لیے کہ اس سے زیادہ بہتر غذا انسان کے لیے نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و وطالعہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے قدرت نے ہر انسان اور حیوان کی تیرے غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کے چاچیوں سے اسے ملتی ہے اللہ تبارک بات الگ احشاد ہے وَمِن اور ان سماراتی نہیں لی اور میں سے کھجور وگور سب تفیظ و نمن حوصلہ کہ تم اس سے بناتے ہو نشا اور اشیا بھی اور اس کو اور اچھے رزق بھی یعنی بطور ایک مفید رضب کے بھی اس کو استعمال کرتے ہو انگور اور کجور جو کے اور اگر چاہو تو اس سے نشاور چیز بھی بناؤ شراب وغیرہ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل دانش رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے لے اور حکم دیا تیرے رب نے شہر کی مکھی کو الگ تفیضی من الجن اے بنا لے پہاڑوں میں گر اور مینشا جرے اور درختوں میں اور جہاں ہر طرح کے سے فصلوں کی پھر چل اور رب کے ذلولہ اپنے رب کے ساتھ سیدھے راستوں پر یہ خروج ممبن نکلتی ہے ان کے پیٹ سے شرابن پینے کی چیز مختلف ان الوان ہو کہ جس کے رنگت مختلف ہوتے ہیں اب شہد کی صورت مختلف ہوتے ہیں رنگت مختلف ہوتے ہیں اور رنگت کے مختلف ہونے کا جو تعلق ہے وہ ان پھولوں کے رنگتوں کے وجہ سے ہے کہ جس سے اس نے یہ عرق حاصل کیا ہے لہذا جس درختوں کے پھول سفید ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو شہد ہے مکیوں کا بنایا ہوا اس کا رنگ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے فی شفا الناس اس میں بھی کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے ان نفیزہ لے کر آیا دل قومی یہ اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں اللہ خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا ثم یا پھر وہ تمہیں موت دے گا امین کم یور دومر اور بعض تم سے وہ ہے کہ جن کو وہ لٹا دیتا ہے نکم یا عمر کو یعنی بڑھاتے کو نہ سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ کچھ نہ سمجھے اور اس کو خود معلوم ہو جائے کہ میرے جو قوت طاقت فہم و فرافت اور عقل اور دانائی کے امتحاد تھی وہ میرا اپنا کمال نہیں تھا بلکہ وہ ایک ذاتی عالیشان نے مجھے عطا کیا تھا اور اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھا اور اب اس نے واپس لے لیا میرے پاس نہیں ہے یہ انسانوں پہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایک شخص جو اپنے جوانی میں ہر لحاظ سے طاقتور اور ہر لحاظ سے متحرک ہوتا ہے بوڑھاپے کی عمر میں اس کے پھر وہی کیفیت اور حالت بن جاتے ہیں کہ جس طرح کے ایک بچے کا سوچ ہوتا ہے اس کا علم ہوتا ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے ان اللہ علی قدیر بے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا قدرت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں شہد کی مکیوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ شہد کی مکیوں کے خام و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہو سکتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے اس ضعیف اور کمزور ن سے جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصولوں پہ چلتا ہے تمام نظم نسخ ایک بڑی مکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکیوں کے حکمران ہوتی ہے اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے اس کے عجیب اور غریب نظام اور مستحکم قوانین اور ضوابط کو دیکھ کر انسانی جاتی ہے خود یہ کہ ملکہ تین ہفتوں کے عرصے میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتے ہیں جسے معابل نے ذکر کیا ہے یہ اپنے قدر رقامت اور وضا قطر کے لحاظ سے دوسری ملکوں سے ممتاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم تقسیم کار کے حصول پر اپنے رایہ کو مختلف امور پر معمور کرتی ہے ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی یعنی اپنے دل کے اندر جہاں انہوں نے اپنے انڈے ڈالے ہوتے ہیں. اور وہ چوکیداری یا دربانی کے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کے اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی جن کا ان کے گروہ کے ساتھ تعلق نہ ہو ان کے برادری کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ ان کو روکتی ہے اور اگر وہ زبردستی داخل ہونے کی کوشش کریں تو سب مل کر کے اس کو مار دیتی ہے بعضوں کو انڈوں کے حفاظت پہ معمور کرتی ہے بعض ناباغذ بچوں کی تربیت کرتی ہے بعض مہماری اور انجینئرنگ کی فرائض ادا کرتی ہے یعنی جو چھت ہوتا ہے اس کے وہ سارا سسٹم بناتے ہیں یعنی کہ تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں بعض موسم وہ ہے کہ جس کے اندر جمع کر کے مہمانوں کے پاس یہ اپنا سامان پہنچاتے رہتے ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں اور یہ موم بناتے بناتے یہ ساری چیزیں یہ جو مٹیریل ہے یہ نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کی سفو سے حاصل کرتی ہے گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو جوستی ہے جو ان کے پیٹ میں شہر میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ شہر ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت اور غذا کا جوہر اور دوا اور شفا کا نسخہ ہے یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے اور اپنے ملکوں کے حکم در و جان سے قبول کرتی ہے ان میں سے اگر کوئی زندگی پر بیٹھ جائے تو چتے کے دربان اسے باہر روک دیتی ہے اس لیے کہ اس نے قواعد اور ضوابط کے خلاف ورزی کی ہے اور اس نے ایک ناپسندیدہ جگہ پر بیٹھ کر اپنے ساتھ ایک ایسے زندگی لگائے رکھی ہے کہ اگر یہ اس سمے چھتے میں داخل ہوگی تو ان کے سارے سسٹم کو بد بقدار بنا دے گی اور ملکہ قطر کر دیتی ہے ان کے اس خیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس کے طرف حکم دے کر کے بھیجا ہے یہ ننا منا سا حقیر سا یہ حیوان اللہ تبارک وطالعہ کے کی حکم کیسے تعمیل کرتا ہے اور اس حکم کے تعمیل کی وجہ سے اللہ اس کے پیڑ سے نکلنے والے جوہر کو کتنا قیمتی صحت بخش اور نفامند بنا لیتا ہے یہ اللہ کی فرماری اور حکم برداری کا نتیجہ ہے اور انسانوں کے لیے ان کے نظام حکومت میں سامعني عبرك بي واخر دعوانا نرحمه لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد برزقهم على ما ملكت ايمالهم فهم فيه سباء احمد اللہ سورہ نحل کی یہ دسواں رکو رکو آیف نمبر اکہتر سے لے کر آیف نمبر ستر کے آیفوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر ان تمام رکوات میں اللہ کے ذکر کردہ انعامات اور احسانات کا تقاضا تو یہی ہے انسان سے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کے ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق کا استعمال ملائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ شکر نہ کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بات وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دی ہوئی ان نعمتوں کو جو کہ اللہ کے قدرت کے نمونی بھی ہے انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں میں اوروں کو شراکت دار قرار دیا ہے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کو میں وافر مقدار پر پیسہ ادا کرتا ہوں یعنی ایک شخص کے پاس بڑے مقدار میں پیسہ آتا ہے اور اس کے کچھ ملازم ہو جن کا وہ مختار اور مالک ہوتا ہے تو کیا وہ مالک اپنے مال کو اپنے ان مملوک یا ملازموں میں برابر تقسیم کرنے پہ تیار ہو جائے گا خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے اپنے نعمتوں کے تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ہو اور میرے نعمتوں کو جن کا خالق اور مالک میں ہوں تم نے ان کو تقسیم کر دیا ہے اور میرے ان نعمتوں میں میرے لیے شرحت در قرار دی ہے یہ کیسے انصاف ہے کہ اپنے لیے ایک اور زاویہ اور اللہ کے لیے ایک اور, اور فضل علی اور اللہ نے بڑائی دی ہے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر روزی کے معاملے میں فم النزین بس وہ لوگ فضل جن کو فضیلت دی گئی یا بڑائی دی ہے وہ نہیں ہے پہنچا دینے والے اپنے رضف کو علامہ ملک تیمان ہوں ان کو جن کے یہ مانک اللہ کے نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے اور ابھی وہ جانا اور اسی نے عطا کی تمہیں تمہارے بیویوں سے بیٹے اور پوتے یہ بات اور کو دی تمہیں چیزیں تم باتیں مانتے ہو اور وہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کر لیتے ہیں یہ اللہ کے کتنے انمول نعمتیں اولاد بیوی بچے خاندان و حکمبا اور وہ لوگ بندہ کرتے ہیں اللہ کی سیوا ما ایسوں کی جو مختار نہیں ہے ان کے لیے رضو کا مین سماوات آسمانوں سے ولا اور زمین سے شی کسی بھی چیز کا وہ اللہ اور نہ وہ اس کے استطاعت رکھتے ہیں نہ اس کا قدرت رکھتے ہیں اس لیے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی محدود ہے اس کا خلقہ محدود ہے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو ایک ملک میں ملک رہتا ہے اور اس کے چھانے والے دنیا کے چاروں کونوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلے ہوئے لوگ ایک وقت میں اس ایک شخص کو اپنے مختلف ضروریات اور خواہشات کے لیے بطور مدد کے اس سے استعانت طرف کرے سے مدد مانگے تو ایک وقت میں یہ مختلف چائے ہوئے چیزوں کی کیسے بہم پہنچانے کا بندوبست کر سکے گا یا کیسے اس کو معلوم ہوگا کہ کہاں سے کس کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا جائے لہذا یہ تو اللہ ہی ہے کہ جس کے قدرت اور جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے کوئی فوج نہیں رکھنی پڑتی نہ کوئی پورا سسٹم بنانا پڑتا ہے بلکہ اللہ براہ اس چیز کو حکم دے دیتا ہے کہ بھائی ہو جب وہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بلا تضری بولم سال سو مت کرو اللہ پر مثال ہے بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ مثلاً عبدًا اللہ نے ایک مثال ایک غلام کی لائق درآلہ جو قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر امر رضب نہ ہوں اور ایک بوجھ جس کو ہم نے روزی دی منہ اپنے طرف سے رفقن حسن اچھی روزی فوغ ہو اس کو خرچ کرتا ہے اس میں سے سر رنگ مجہ چھپا کرویا سب کے خامنے بھی کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ تمام تاریخ اللہ ہی کے لیے بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر لوگو ہے کہ جو نہیں جانتے یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہے نکما ہے اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب حیثیت بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی اس مال اور دولت کو اپنے کے مطابق رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات میں اللہ کے اور اللہ کے مخلوق کی ہے کہ اللہ کے مخلوق تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سب اپنے کاموں میں اللہ کے مرضی کا محتاج ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے کاموں کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور ضرور اللہ اور اللہ بیان کرتا ہے مثال دو مردوں کا حد خما اب کم ہو میں سے ایک گنگا ہو لا لائق جو کچھ کام نہ کر سکتا ہو بلکہ قدر العالم عدا ہو اور وہ اپنے مالک پر یعنی ایسا ملازم اپنے مالک پر گویا بوجھ ہو اس لیے کہ اینما یوجہ یو جی ہو جس طرف بھی اس کو بیچے لاجا کے بھی خیر یہ کوئی بدائی کر کے نہیں جاتا حل یہ طریق ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور میں اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف کی بات کا وہ اللہ صورت مستفیم اور وہ پیچستی راستے پر ہو یعنی تمام طرف صلاحیتوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو تو کیا یہ اور وہ نکمہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں کسی کے پاس اپنے ذاتی اختیارات نہیں ہے جس کو وہ استعمال میں لائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیے کے بغیر تو یہ انسان گویا اندھا ہے بہرا ہے گونگا ہے اور لنگڑا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی کرنے کی چیز ہے ہی نہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا یا کسی کو اللہ کے معاملات میں اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کے معاملات میں شریف قرار دینا یقیناً بڑے بے صافی کی بات ہے آخر دعوانا آن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھ <قَدِيرٌ> سورہ سورائن کی یہ گیارہ رخو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر چوراسی تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک وطالعہ اس رقو میں اپنے عظمتوں اور اپنے قدرتوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور کچھ اور انعامات اور احسانات کو جو اللہ نے اس انسان پہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے غیب السلام کے اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کے ریب کا علم غائب اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے عقل اور اپنے کسی بھی سبب اور ذریعے سے معلوم نہ کر سکے جس چیز کا علم انسان اپنے دستیاب کسی بھی ذریعے اور کسی بھی سبب سے معلوم نہ کر سکے اس کو غیر کا علم کہا جاتا ہے اور یہ جو لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں پیشنگویاں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت بارش ہوگی فلاں وقت طوفان آئے گا یہ غیب کا علم نہیں ہے اس لیے کہ یہ سارے ان بادلوں کے حرکات کو ان کے رفتار کو ان کے سکنات کو اور ان کے اندر پانی کے وجود کو اور اسی طریقے سے اس کے پیچھے ہواؤں کے دباؤ کو یہ دستیاب وسائل کے ذریعے پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے رفتار کا اندازہ لگا کر کے اپنے علاقے کی طرف ہواؤں کا رخ معلوم کر کے یہ پھر اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں پیشن کرتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی فلاں وقت بارش ہوگی وہ ٹیم آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے وہ غیب کا علم نہیں ہے اس لیے کہ وہ دستیاب وسائل کے ذریعے بندہ معلوم کرتا ہے اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو بچے کو معلوم کیا جاتا ہے الٹرا وغیرہ کے ذریعے وہ غیب کا علم نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو اسباب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اور جو چیز اسباب کے ذریعے سے معلوم ہو سکے وہ غیب نہیں رہا اس لیے کہ غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کوئی اسباب ہی نہیں دی ہوگی جیسے کہ ایک انسان نیک ہو کر کے مرے گا یا نفرمان بن کر کے مرے گا ایک انسان جلنے سے مرے گا اس کے ڈر سے مرے گا بخار سے مرے گا طوفان سے مرے گا یا اس کے ساتھ غرب ہو کر کے مرے گا یا ایک انسان جوانی میں مرے گا بڑھاپے میں مرے گا اپنے گھر میں رہے، رہتے ہوئے فوت ہوگا سفر میں مرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کوئی نہیں جانتا تو اللہ کے ذات تو اتنے عظمتوں کا مالک ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام پوشیدہ علوم اللہ ہی کے لیے خالص ہے اما امرفات اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ اللہ کے لمحی مگر جیسے کہ لپک ہوتی ہے انسان کے نگاہ کے. او ہوا اخراب اس سے بھی زیادہ قریب ترشیہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے فرامین کے عروج سے اس وقت کے لوگوں کے سامنے اور پھر قرآن کے ذریعے قیامت تک کے سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے متعلق عقیدی کو رکھا لوگوں نے کہا کہ جی قیامت آئے کب اس لیے کہ سے پہلے تو تمام کرام جتنے بھی آئے ہیں ان سبوں نے کہا کہ بھائی قیامت آئے گی اور فوراً تیاری رکھو یہ کرو وہ کرو قیامت آئے نہیں اور کب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے علم کو غیب کے علوم محشہ میں فرمایا ہے اور اللہ نے قیامت کے دن تاریخ کہ کس دن ہوگا اور کس تاریخ کو ہوگا کس مہینے کس دن میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو ایک آنکھ کے اور نگاہ کے لپکنے سے پہلے میں اس حقیامت کو, کو برپا کر دوں اس لیے کہ مجھے سب کچھ کرنے پہ قدر خاص ہے واللہ اخرجکم من کو ممبت اللہ تبارک کو بتا قدرت کا اندازہ لگانا ہے اللہ کے عظمتوں کو معلوم کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ مستقبل کے بارے جس کے اندر تمہیں شکوق اور شبہات ہے اس لیے کہ اب تک تم ان حالات سے ہم گنا نہیں ہوئے ہو تو اس کو چھوڑ دو اس پہ غور فکر کرنا جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ غور کرو مثلا خود اپنی ذات سے شروع کرو اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نکالا تمہیں من اور اس نے تمہیں قوت سماعت عطا کی آنکھیں عطا کی یا قوت بسارت عطا کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی لاللہ کو متحرک کروں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو تو اس زندہ انسان کو کہ جس کو نہ سوچنے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کے نہ دیکھنے کے اور نہ اپنے ضروریات کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے نہ اپنے خواہشات کا تذکرہ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو ہنر اس انسان کو اس کی تخلیق کے بعد سکھاتا ہے وہ ہے اس کا رونا اور یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا سکھایا ہے کہ جب بھی اس کو کسی ضرورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو یہ ہوتا ہے تو پھر والے دن خود متعارف ہو جاتے ہیں کہ بچے کو سردی تو نہیں لگی گرمی تو نہیں لگی پیڑ میں تو ڈرد نہیں کہ ٹانگوں میں تو ڈرد نہیں تو پھر وہ خود سے اس بچے کے لیے بےقرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نن سے پیارے سے بچے کی محبت والدین کے دلوں میں بھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے کہ ذرا اپنے سے باہر دیکھو علم اراؤ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اے ال پرندے موس خاتم کہ جو حکم میں بندے ہوئے ہیں فی جو وسمائے اس آسمان کے ہوا میں ماہم سے گو اللہ کس نے ان کو تام رکھا ہے سوائے اللہ کی نفیسا بھی نشانی ہے لے قومی اس قوم کی جو یقین کرنے والی ہے ان چھوٹے چھوٹے چوزوں کو جو انڈوں سے نکلتی ہے پرندوں کی اور پھر ان کے جب پر نکل آتے ہیں تو ان کو اڑان ان کی ماں کیسے سکھاتی ہے یہ ان کے والدین کو یہ کس نے بتایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اب اڑانے کی وہ پوزیشن میں آگے ہیں لہذا اب ان کو گوسنوں سے باہر نکالو اور یہ وہ گوس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ میں ان کو ٹوکرے مار مار کے زبردستی ان کو اڑان سکھاتی ہے اور پھر وہ اڑان لے کر کے آسمان کے بلندیوں میں یہ ہمیں درمیان میں مسخر ہو یا بندے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ وجالن کمت کم سے کنن اور اللہ نے بنا دی ہے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ اور جالن کم جلود الانعام بیوتن اور اسے نہیں بنائیے بنا کر دیے ہے تم کو جانوروں کے کال سے بھی ڈرے کہ جو ہل کے رہتے ہیں تم پر یوم اغان کم ہو یوم حقامت جس دن سفر میں ہو اور جس دن گرم ہو اور من نے اسواف اس لیے کہ اس زمانے میں جب لوگ دور دراز سفر پہ نکلتے تھے تو اونٹوں اور بڑے خیوانوں کے کالوں کو یا چھوٹے خیوانوں کے گھالوں کو اور چمڑوں کو وہ سکا کر آپس میں اسے سی کر اس سے ایک تمبو بناتے تھے اور جب بھی وہ ان کو منظور ہوتا کہ بھائی کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو اس تمبو کو اپنے اوپر تان لیتے اس لیے کہ اس دور میں کپڑے تو وفی مقدار میں موجود تھے نہیں اور جو تھے وہ بھی اتنے مضبوط نہیں تھے کہ جو سورج کے درمیان اور انہیں کے درمیان مضبوط رکاوٹ بن سکے اور چمڑا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بآسانی با سورج کے تبش نیچے نہیں نکلتا اور اسی طریقے سے پانی بھی اس سے نیچے نہیں نکلتا تو اللہ تبارک کو اطالیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور مزید برآں میں نے اور, اور بھیڑوں کے اون سے وہ اور اونٹوں کے بالوں سے وہ اور بکریوں کے بالوں سے تم کتنے اصواب بناتے ہو اور متعن اور استعمال کی چیزیں الہین ایک وقت مقرر کہ یہ جو بال ہے اونٹوں کے اور اس طرح اون ہے اور اس طرح بکریوں کے بال ہے یہ کتنے فائدے ہوئے چیزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں انسانوں کے لیے وہ اللہ و جا اور اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیے تمہارے لیے مما اس چیزوں میں سے خلقہ جو اللہ نے پیدا کیا ضلع رنگ بازیزوں کو سیدار وہ جم اور اس نے بنا تمہارے لیے میں نل جی والے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ وجہ رحم اور میں تمہارے لیے سرابیلا خورتے تقریق الخرا کی جس میں بچاؤ ہے میں تمہارے لیے گرمی سے اور اور کچھ ایسا لباس تقریق کی جو جس میں بچاؤ ہے تمہارے لیے جیسے کہ زرہ ہے ہیں یا آج کل وہ بلڈ پروف جیکٹیں پہنتے ہیں کہ جس پر کوئی تیر و تلوار یا گولی وغیرہ اثر نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سارے بچاؤ کے اشیاء کے جو اسباب ہیں ان کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے انسان کا کمال ان سبوں کے اندر اور صرف اتنا ہے کہ اس نے ان میں سے دوسروں سے پہچان کرائی اور ایک کو دوسروں سے ممتاز کیا اور پھر ان کو آپس میں جوڑا انسان کا صرف اتنا عمل اور دخل ہے باقی خالق اور مالک ان سبوں کا اللہ لباس وہی مناسب ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے وجود کو سردیوں سے اور انسان کے وجود کو گرمیوں سے بچا جس میں ہو سکے اور اسلامی لباس کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام میں کسی خاص لباس کا تصور نہیں ہے بلکہ اسلام میں لباس ایک خاص مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے اور اگر اس لباس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہو تو وہی لباس اسلامی لباس گراتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ انسان کے وجود میں سے کوئی حصہ جس کا وہ ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے پسند نہ کرتا ہو ایسے کپڑے پہنے کہ اس, سے اس کے وجود کے وہ پوشیدہ رکھے جانے والے اعضا پوشیدہ رہے اور کسی طریقے سے بھی وہ اس سے ظاہر نہ ہو اتنے ٹائٹ بھی نہ ہو کہ وہ پوشیدہ رکھے جانے والے اعضا باہر نظر آئے اور اتنی وہ باریک بھی نہ ہو کہ وہ صرف نام کے ہوں سب کچھ پھر بھی نظر آئے اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ صرف نام کے ہوں اور وہ سارے چھپائے رکھے جانے, جانے والے اعضا جو ہے وہ سے باہر نظر آئے تو اللہ تبارک بہت لکھا اسی طرح کی تم علیکم وہ پورا کرتا ہے اپنے احسانات کو تم پر لال لکم تسلیمون تاکہ تم اللہ کے حکموں کو تسلیم کر لو اللہ کے حکموں کو مان لو فائم طلو پھر بھی اگر وہ لوگ پھر جائیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے رسول علیک البلاغ المبین میں شک کیا تو کام ہے کھول کر ان کو سنا دینا سنا دینا یاریکون نعمت اللہ ہے یہ پہچانتے اللہ کے نعمتوں کو سما یون پھر اس کا منکر ہو جاتے ہیں بسر و اور میں سے اکثر ہے ہی نا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بعض بندی شکر گزار ہے لیکن مختلف شکر خرہ صبح میں اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احسانات مگر جب شکر گزاری اور اظہار اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں گویا دل سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس چیز کو دل سے درست مانا جائے درست تسلیم کیا جائے تو پھر اس درستگی کا تقاضا درست اور سچ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو اپنے عمل سے ظاہر کر لیا جائے وہ آخر گوانا الحمد للہ رب العالمین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن شہدی شو میں سورہ سورل کی یہ بار بارہواں رکو ہے اور یہ رکو ایپ نمبر چوراسی سے لے کر آیت نمبر نبے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات میں ہر انسان پر آنے والے اس ناقابل انکار حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس حقیقت کو واضح طور پہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک وطالع روز اول سے انبیاء کرام مقبوض فرماتے رہتے ہیں بندوں کے رہنمائی اور ہدایت اور سمجھانے کے غرض سے اور وہ حقیقت کہ جس سے انکار کر کے بھی انسان اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم نہیں کر سکے گا بلکہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ہر حال میں اسے اس, اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ حقیقت ہے روز محشر سارے اگلے پچھلے انسانوں کا زندہ ہونا اور پھر ان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی ان کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دینا اور پھر ان کے ان اعمال پر ایک ایسے گواہ کو پیش کر دینا کہ جس کے شہادت اور گواہی کو دکھانا یا اس سے انکار کرنا اس انسان کے بس میں نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس دن کا تذکرہ فرماتا ہے تاکہ انسان اپنے اس دن کے سارے منظر نامے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا میں اعمال کیا کریں اور کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ جس کے وجہ سے قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے کسی عمل سے انکار بھی نہ کر سکیں اور اپنا کوئی عمل اللہ سے چھپا بھی نہ سکے اور پھر اس کو ذلت اور رسوائی اور خواہی کا سامنا کرنا پڑ جائے اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے پرانے مجید میں اور ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لوگوں پر اس بات کو واضح فرمایا کہ بھئی اپنے اعمال ایسے کر لیا کرو کہ کل جب وہ سارے اعمال تمہارے تمہارے خاندان کے لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں تو تمہیں اس پر, پر ندامت اور خسرت نہ ہو جناجے شادی بڑی تعالیٰ ہے اور جس دن ہم اٹھائیں گے من منکل امتن شہیدن ہر امت میں سے ایک گواہ بتلانے والا سنما لا پھر اجازت نہیں ملے گی للذین کفر ان لوگوں کو جو منکر ہے وہ لہجہ تبون اور نہ ان سے توبہ کو قبول کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن جب لوگوں پر گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ گناگاروں کو توبہ کرنے پر مائل کر دیا جائے یا توبے کی طرف ان کو متوجہ کر دیا جائے کہ وہ توبہ کر لیں اللہ فرماتا ہے ہوں گے استاد ان سے توبہ ہرگز نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ اس وقت توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہر امت میں سے ایک گواہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادث میں آتا ہے کہ ہر امت میں سے اللہ تبارک و تعالی جو کہ احکم الخاکمین ہے وہ کے طرف ہوئے کو بطور گواہ کے کھڑا کر دے گا کہ یہ کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں پر بطور گواہ کے کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے وہ ازار اللہ دینا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں عذاب کو فلاح پھر ہلکا نہ ہوگا وہ عذاب ان پر سے وَلَا هم اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی وحیدار اللہ دین اور جب دیکھیں گے مشرق لوگ شراکا اپنے شریکوں کو جن کو انہوں نے دنیا میں اللہ کا شریک بنا رکھا تھا کہیں گے وہ لوگ رب بنائے ہمارے رب ہا او شرکا من دونے. یہ لوگ ہیں وہ ہمارا شراکت دار جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے سوا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ کو ان کی طرف مبزور کرانا چاہیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں اللہ کا شراکت دار سمجھ رکھا تھا فال قو ال تب وہ بات ان پر ڈال دیں گے کہ نکم نگا بے شک تم تو جھوٹ بولتے ہو اظہار کر دیں گے اس دن اللہ کے سامنے اپنے فرما مرداری کا اور بھول جائیں گے یا گم ہو جائیں گے ان سے وہ کہ جن کو انہوں نے جھوٹ اپنے طرف سے دنیا میں بنا رکھا تھا اللہ دینا وہ لوگ جو منقر ہے وہ سبیل اللہ اور جو روکتے رہے ہیں اللہ کے راستے سے تو انجام یہ ہوگا ان کا کہ ضد نہ ہو فوق ال ہم بڑھائیں گے ان کے عذاب پر عذاب کو بے مقانوی ان کے ان شرارتوں کی وجہ سے ان کے ان فسادوں کی وجہ سے جس دن ہم اٹھائیں گے فیگل امتہ ہر امت یا ہر فرقے میں ایک گواہ بتلانے والا علیہم ان پر انفسم انہیں میں سے شہیدن اعلیٰ الا اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر بتلانے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عادث میں آتا ہے آپ آس نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے کہ جب ان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی تمام بد آمادوں کا فرص ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے اللہ تبارک بات فرمائے گا کہ بھئی تمہارے انہی امال کو فرشتوں نے محفوظ کیا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے تھے اور تمہارے اعمال کو محفوظ کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان فرشتوں کو دیکھا نہیں ہم ان کا اپنے اوپر شہادت کو کیسے قبول کر لیں گا ہم ان کے شہادت کو اپنے بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تبارک کو اطالعہ فرمائے گا کہ میرے بندوں تم نے جو اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے اعمال تمہارے کرنے سے پہلے ہی میں نے لوہے محفوظ میں لکھ دیے تھے اپنے حل میں کامل کی بنیاد پر کہ یہ بندے دنیا میں جائیں گے تو یہ اپنی مرضی سے کون سے کام کریں گے وہ میں نے پہلے سے لکھ رکھے تھے تو وہ کہیں گے اللہ تیرے پاس تو محفوظ نہیں تھے ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ورورتیکار ہمارے لیے ہمارے ان بدعماریوں پر ایسے گواہ پیش کر لیجئے کہ جو ناقاب النکار جس کا تعلق ہمارے جن ہمارے وجود کے ساتھ ہو تب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ علی یوم نخت مالا افواہ آج ان کے منہ کو سیل مہور کر دو و تو کل ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دے گی اس پر جو کچھ انہوں نے دنیا میں امان کیے اور اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جس دن لوگوں پر ان کی وجود کی کہان شہادت دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہادتوں کے اوپر ایک جنرلی اور سب سے جو بڑے شہادت کو پیش کریں گے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کریں گے تاکہ اس وقت کے تمام لوگوں یا اس زمانے کے تمام لوگوں کے اہتمام حجت ہو جائے کہ ہاں ان کو اللہ کی طرف سے بتلانے والے نے بتلا دیا تھا کہ کون سے کام انہوں نے کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے انہوں نے بچنا ہے اللہ تبارک وطالیہ کا احساس ہے کتاب اور ہم نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب طبیان جو کھول کے بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر فرما دیا ہے مراد اس سے دین کی سب باتیں اور سب چیزیں ہیں کیونکہ وحی اور نبوت کا مقصد انہی چیزوں سے متعلق ہے اس لیے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈون نہیں مناسب نہیں ہے اگر کہیں کوئی بات ضمنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بیان فرما دی ہے تو یہ اس کے ملاقے نہیں ہے رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کی بھی تو سب مسائل مذکور نہیں ہے تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے ایسی کتاب تبیان نند الشین جو ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والا ہے تو یہ کہنا پھر کیسے درست ہوگا اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہے انہی کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا بیان فرماتے ہیں اور کچھ تفصیلات کو اجماع اور قیاس شرعی کے سپر کر دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حادث رسول اللہ علیہ وسلم اور اجماع اور قیاس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اششاد ہے وَحُدًا اور اس میں رہنما اصول ہے حدیت کا سمن ہے وَرَحْمَتًا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور ان پر عمل کرنا باعث رحمت ہے اور باعث خوشخبری ہے اللہ کے حکم ماننے والوں کے لئے وَآخْرُ دَعْوَانَ اَلِنْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلَا دَمِينَ اَوْزُ مِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِن اللہ بالعدل عن بارے سورہ نحل کی یہ تیرواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر نبے سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے اس رکو میں کچھ معاشرتی مسائل اور آداب اور احکامات بیان فرمائے ہیں جن پر تاکید کے ساتھ کاربن رہنے کا اللہ اپنے مسلمان بندوں کو حکم دیتا ہے چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کے احشاد ہے ان اللہ امر بلادل و احسان بے شک اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا وہ عیدا عزل اور عرابت والوں کو دینے کا وینہ انلفخشا اول من کرے اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ناماقور کاموں سے ولبقی اور سرکشی کے کاموں سے یاز وہ اللہ تم کو سمجھاتا ہے لال لقم تھک تاکہ تم اللہ کے باتوں سے نصیحت حاصل کرو یا سمجھ حاصل کرو یہ آیات قرآن کریم کی جامع ترین میں ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے اسی لیے صلف صالحین کے آدمی مبارک سے لے کر کے آج تک یہ دستور چلا رہا ہے کہ اور عیدین کے خطبوں میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جامع ترین آیت سور میں یہ ہے اور حضرت اقسم بن سیفی تو اسی آیات کے بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اقسم بن سیفی اپنے قوم کے سردار تھے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں آپ کا خود جانا مناسب نہیں ہے اکسم نے کہا کہ اچھا تو پھر تم قبیلہ کے دو ادمیوں کو منتخب کرو جو وہاں جائے اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے پھر آ کر کے یہ فتلائے یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ, کہ ہم اقسام بن سیفی کے طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں اقسام کے دو سوال ہیں پہلا سوال من انت و ما انت آپ کون ہیں اور کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد فرمایا کہ پہلے سوال کے جواب تو یہ ہے یعنی محمد بن عبد اللہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اس کے بعد آپ سے سلم نے سورا کی یہ آیات علاوت فرمائی ان اللہ عمر و حسان یعنی آیت نمبر نبے سے آیت نمبر اکانوے تک جس کی ابھی میں گلاوت کی ہے یہ دونوں کاسد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سے سنائیے آپ صلی اللہ وسلم نے اس آیت کے تلاوت فرمائی یہاں تک کہ قاسدوں کو یہ آیت یاد ہو گئی سیفی کے پاس آئے اور بتایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسم معلوم کرے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر ہی اتفاق کیا مگر جب ہم نے دوسرے سوال سے آپ کے نسل کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑی عالی النصم شریف ہے اور پھر بتایا کہ ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلیمات بھی سنائے تھے وہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان قاصدوں نے اپنے سردار کے سامنے آیت مذکورہ بیان کی تو آیت کو سنتے ہی اقسام نے کہا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم و اخلاق کے ہدایت کرتے ہیں اور برے اور ز... رضیری اخلاق سے روکتے ہیں تم سب ان کے دین میں جن داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو پیچھے اور تابے بن کر نہ رہو اسی طرح حضرت عثمان ابن مزغون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کو لوگوں کو کہنے سننے سے شرم شرم اسلام قبول کر لیا تھا مگر میں نے میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا یہاں تک کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اچانک آسمن کی نزول کا سلسلہ ظاہر ہوا اور عجیب حالات کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آصف میرے پاس آیا اور یہ آیات مجھ پر ناز فرمائیں حضرت عثمان ابن مضمون فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور یہ آیات سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں جگہ کر گئی تفسیر ابن کثیر یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے اور جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا تو مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائے تو اس کا اثر یہ تھا جو اس نے اپنے قوم قریش کے سامنے بیان کی اناوت خدا کی قسم اس نے ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پل لگنے والا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے عدل و احسان اور اہل قرابت کو بخشش اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے فحش کام اور ہر برا کام اور ظلم ان احکامات کے گویا تعداد کی ہو گئی عدل اس لفظ کے اصلی اور لغوی معنی اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنے کی برابر صبر کرنا اور یہ وہ احکامات ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہوئے بہر خاندان کے اندر معاشرے کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر سکون راحت اور حقیقی خوشحالی پیدا کرنا یہ ممکن نہیں ہے جس معاشرے میں عدل اور نہ ہو جہاں لوگوں کا آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے ان پر احسان کا معاملہ نہ ہو جہاں رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات قائم نہ ہو بلکہ ہر ایک دوسرے سے چھیننے کی فکر میں ہو جہاں معاشرے میں لوگ بے حیائیوں سے روکنے والے نہ ہوں جہاں معاشرے میں لوگ برائیوں سے روکنے والے نہ ہوں اور زد اور سرکشی اور حسد اور بے سے روگنے والے نہ ہو تو اس معاشرے میں سکون کا پیدا ہونا یہ خواب خرگوش ہے وہ اللہ کے عہد و پیمان کو اذا آہد تم جب بھی آپس میں وعدہ کرولہ تنظیم عبادتوں کی رہا اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد وقد قد جال تم اللہ علیکم کفیلا اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا زمین قسم کا منع ہے اللہ کو زامین بنانا تو اللہ کو کسی جھوٹی بات پر زامین اگر کوئی بنا لے تو یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے جھوٹی بات پہ قسم اٹھانا وہ یا جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بنانا اور زامین بنانا اور کسی معاملے میں کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر قسم اٹھا دینا اللہ کو ضامین بنا لینا اور پھر اس کے برخلاف کر لینا اس کا مطلب ایسے ہی ہے جسے اللہ کو کسی کام میں زمین بنا لیا اور پھر خود ہی اس کام کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی ضمانتی بنانے کی اس کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہ ہو اسی لیے آدیث میں آتا ہے کہ حد تک امکان کوشش کرنا چاہیے کہ بندہ قسم نہ اٹھائے لیکن اگر قسم اٹھا لیں تو پھر اس کو پورا کرے ان اللہ یاداد بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ولا اس, عورت کے طرح نقضت کہ توڑا اس نے اپنا سوتوت محنت کے بعد انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے قسموں کو دخلم بینکم دخل دینے کا بہانا ایک دوسرے میں انتگونا امت نہیں امت ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ زیادہ چڑھا ہوا ہو اور زیادہ اس سے بلند ہو انو کو مجبو بھی بے اللہ تبارک و تعالی تم کو آزماتا ہے پرکتا ہے اس کے ذریعے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور لَكُمْ يَوْمَ یہ نن حکم یوم قیامت ہے اور کھول کے رکھ دے گا وہ اسے تمہارے لیے قیامت کے دن ماقن توفیقی تختلف ہوں اس چیز کو جس میں تم آپس میں اختلاط کیا کرتے تھے قسم اٹھانے کی ضرورت اور نوبت عام طور پہ دو اختلافی مسائل میں سے کسی ایک فریق کو اپنے قوم اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اٹھانی پڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس معاملے میں تم دونوں فریقوں کا اختلاف ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو بھی کھول کے بیان کر دینا کہ اس میں سچ موقف کس کا تھا اور غلط موقف کس کا تھا اور اگر اپنے اس موقف پر قسم اٹھایا اللہ کو جامن ٹھہرایا اور پھر اس کے خلاف کی تو اللہ تبارک و تب اس پر بھی قیامت کے دن تمہارا معاوضہ کرے گا کہ تم محض قسم عصمر جیسے نہ اٹھاؤ کہ تم اپنے آپ کو دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ بالا ثابت کرو اور اپنے آپ کو جیتا ہوا لوگوں پر ثابت کرو اللہ چاہتا ایک ہی امت بنا لیتا وہ لا کی یو ذیل میں یشا لیکن وہ راہ بت لاتا ہے جس کو چاہے وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے وہی حدیم یا شاہ اور راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہے وَلَا تَسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تعملون اور تم سے ضرور سوال ہوگا اس کا جو کچھ تم عمل کرتے ہو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنُكُمْ اور نہ تراؤ اپنے قسموں کو دوکی کا ذریعہ آپس میں فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ صُدُوتِهَا کہ دگمگا نہ جائے کسی کے پاؤں جم جانے کے بعد اور تم لو سزا بے ماں تم اس بات پر کہ تم نے روکا ان اللہ, اللہ کے راستے سے تمہارے لیے بہت بڑا عذاب. وَلَا تشترو بِعَحَدِ اللَّهِ قَلِيلًا اللہ قدیلا اور نہ لو اللہ کے و پیمان پر تھوڑے بہت مول تھوڑے بہت پیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحثیتی مسلمان کے جن کاموں کے کرنے کا وعدہ کیا ہے اسے کرتے ہو اور محض دنیا والوں کے جو کہ غیر مسلم ہیں ان کے خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ کے ساتھ جن کاموں کے کرنے کا معاہدہ کیا ہے اس کو چھوڑا نہ کرو اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے تو اہل دنیا کے خوشحالی کے لیے اللہ کے ان آوازوں سے نہ پیرا کرو بے شک وہ, ہاں وہ تمہارے جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو عندکم ہو جو کچھ تمہارے پاس ختم ہو جائے گا وما عند اند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا صبر ہوں اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں اجرحم ان کا حق بے احسن مکان یا مرم اور اچھے کاموں کا کہ جنہیں وہ دنیا میں کیا کرتے تھے من عمل صالحا من او جس نے کیا نئے کام وہ مرد ہو یا عورت وہ مؤمن اس کے وہ مومن ہو تو فل حیات وطن ہم اس کو زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی اللہ کے ہاں انسان کو کامیابی یا ناکامی جو ملے گی وہ اعمال کی بنیاد پہ ملے گی جنس کی بنیاد پہ نہیں ملے گی اس لیے اسلامی نقطہ نظر میں جنس کی فوقیت کا اللہ کے ہاں اور افضلیت کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ماں جنس کی بنیاد پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنے یا جنس مخالف کی بنیاد پر کوئی دوسرا فریقی وہ اللہ کے ہاں درج دھوم کا مخلوق ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ من عامل صالحا من ذکر او انسا جس نے بھی نیک اعمال کی ہوں گے وا وہ مرد ہو یا عورت احسان ہے کہ وہ مؤمن ہو تو فلاں حیات وطن ہم اس کو ایک باقی زندگی دیں گے اور اجرا ہوں اور ہم ضرور بدلا دیں گے ان کو بحثن مکان یا ملون ان کے ان بہتر و کاموں کا کہ جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے تو اعمال اچھے اعمال پر اللہ کی طرف سے بدلہ تب ملتا ہے جب وہ اچھا عمل کرنے والا مومن ہو اگر وہ اچھا عمل کرنے والا مومن نہیں ہے تو پھر اس کے اچھے اچائیوں کا بدلہ جو اس نے دنیا میں کی ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی اجر اور کوئی بدلہ اس کا اس کو نہیں ملتا فیض قرآن تو جب پڑھنے لگا قران فاستعاذ بالله من الشیطان الرجیم تو پناہ لے اللہ کے شیطان مردود سے یعنی اعوذ باللہ پڑھ دیا کریں۔ اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرانی مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیا اعوذ باللہ صرف قرانی مجید کو شروع کرتے وقت پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ کسی بھی اچھے کام کو شروع کرتے ہوئے اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ انه ليس له بے شک اس کا کوئی زور نہیں آل اللہ ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے اوپر کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شیطان کا ان پر بس نہیں چلتا ان سلطان ہو اللہ یا طل بے شک ان کا بس چلتا ہے انہی لوگوں پر جو اس کے دوست ہے وہ اللہ دین ہوں اور وہ جو لو اور وہ لو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے ساتھ اور ان کو شریک مانتے ہیں تو شیطان ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے اندر وہ بستا ہے اور ان کے زندگیوں میں خرابی پیدا کرتا ہے اور جو لوگ اللہ سے وابستگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ذات پہ توقل کرتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل پیرا اختیار کرتے ہیں تو شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا دعوانا الحمدللہ الحمد للہ أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله آلم بما نينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون جودوا بباري سورة النهال جودوا لكوه اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو ایک سے لے کر آیت نمبر ایک سو گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ اس رکو میں اپنی حکمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے ہم ان آیاتوں میں اللہ کے اس مہربانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اللہ وقتاً فوقتاً مختلف مراحل پر اس انسانوں پہ کرتا رہتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہو اور ہر حال میں اس کو اللہ کا شاکر بندہ رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی خواہش کو مد نظر رکھا سنانچہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے اکثر جس سے اس وقت کے لوگ ناش نہاتے نہ بلاتے نہ اللہ نے احکامات نازل فرمائے مثلا نماز, کے, نماز کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل فرمایا کہ شروع میں جب نماز کا حکم نازل ہوا تو نماز میں ضرورت کے باتوں تک کے کرنے کی اجازت دی تاکہ لوگ ایک دم ان پر اگر اس طرح پابندی لگا دی جائے تو شاید لوگ اس سے ناچنا ہے شاید وہ قبول نہ کر سکے اس کو ان کے لیے مشکل ہو پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج ان پر اپنے رسول کے ذریعے پابندی لگائی اور پھر آخر میں یہاں تک حکم ہوا اس کے بعد پھر سلام تک کی اجازت تھی پھر یہاں تک کہ ضرورت کے وقت سلام کیوں کی یا کیوں کر سکتا ہے اور آخر میں پھر یہ حکم ہوا وہ یہ کہ بھائی نماز صرف اللہ کے حمد و ثناء کا نام ہے اگر اس میں کسی نے کسی خارجی قول اور خیر کو داخل کیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جی. اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی تدریج تھے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی رمضان کے روزے ایک بہترین عمل ہے نفامن ہے جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ لیں اجہ پائیں گے لیکن جو نہ رکھنا چاہے تو وہ فری ادا کر لیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے آیاتوں میں پھر مزید اس کی تاکید کی کہ ضرور رکھنے چاہیے جو رکھ سکے سیوا بیماروں کی یا مسافروں کی پھر اللہ تبارک وطب نے اور حکم احکامات نظر فرمائے کہ یہ فرض ہے اور اس کو ہر حال میں رکھنا ہے نہ رکھنے والا سوال نہیں ہے جو بھی عاقل بالغ مسلمان مقیم ہو مرد اور عورت اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کو رکھیں اور اگر جن بھوج کر کے وہ رمضان کے ایک روزے کو بھی چھوڑے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہا ہے اس ایک روزے کے بدلے میں تو اس اجر کو نہیں پا سکیں گے کہ جو اجر اس کو ایک روزے کے رکھنے پر اللہ کی طرف سے ملنا تھا تو مشرقین نے اسی طریقے سے شراب کے حرمت کے بارے میں کہ اللہ تبارک کو اطالانے چونکہ اس معاشرے کے سارے لوگ شراب کے اندر تو لکھتے اس لیے کہ شراب کے حرمت یا ممانعت کا تصور نہیں تھا سوائے ان لوگوں کی جو سلیم الفطرت رکھنے والے لوگ تھے جیسے وہ صدیق رضی ابا نے اور اسی طریقے سے کہ دوسرے صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے شراب کے حرمت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پیا لوگ پسند نہیں کرتے تھے جو عقل کامل اور شعور کامل رکھنے والے تھے لیکن معاشرے کے اکثر لوگ شراب نوشی کو ممنوع نہیں سمجھتے تھے نفس نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جائز بھی تھا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے چاہتوں اور خواہشوں اور کمزوریوں کو مدد رکھتے ہوئے پہلے پہلے اس کے بارے میں جو ن ناز فرمائے کہ بھئی شراب جو ہے اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے پھر یہ بتایا کہ بھئی اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑھ کر ہے پھر اللہ نے حکم نظر فرمایا کہ بے شراب جو ہے ایک ناپسندیدہ چیز ہے اس سے بچنا چاہیے پھر اللہ نے حکم نظر فرمایا کہ بے شراب شیطان کی گندگی ہے اسے ہر حال میں بچنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکامہ سارے بدگریج حاضر فرمایا اب بجائے اس پر کہ اس کا شکر ادا کر دیا جائے اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے ان کاموں پر جو مشقی مکہ تھے انہوں نے کہا جی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حکم کے بعد دوسرا حکم اول کا اس کے متبادل میں ار کیوں نظر کرتا ہے اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ بے آخر میں, میں نے یہ کچھ لینا ہے تو بھائی اللہ کو پتہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے کمزوریوں کے پیش نظر اللہ نے بتدریج ان کے لیے احکامات نظر فرمائے تاکہ یہ مشکل میں نہ پڑے بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی ماہر طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس بیمار جاتا ہے اس کو بخار ہوا ہو تو وہ فوری طور پہ اگر اس بخار کا علاج ڈرم لگانا ہے یا چیک لگانا ہے تو وہ فوری طور پہ نہیں لگاتا بلکہ وہ اس کے بخار کو کم کرنے کے لیے جو دوسری ٹوٹکے ہیں وہ کرتے ہیں سردی میں اس کو ڈالا جاتا ہے پنکھا لگا لیا جاتا ہے اس کے چہرے پر پانی چڑھتا دیا جاتا ہے پٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ بخار جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہو جائے حالانکہ وہ लगाना لگانا پانی چڑکنا ٹھنڈے جگہ میں اس کو بٹھا دینا یہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے علاج وہ या یا है ہے جس کو ڈاکٹر سمجھ گیا ہے لیکن پہلے اس نے وہ تجویز اس لیے کی کہ اگر فوری طور پر اس کو ٹیک لگا دیا جائے تو اس کی بیماری بجائے سدھرنے کے بگڑ سکتی ہے اور یہ تو وہی جانتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل علاج کیا ہے اس کا اصل علاج اٹھی کا یا اسی طرح آپریشن کی ضرورت ہے لیکن وہ بیمار اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ فوری طور پہ اپنا چورا کنچی اٹھا کر کے اس کا پیٹ نہیں چیک کرتا بلکہ وہ اس کے دوسرے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر کچھ دوا دیتے ہیں پھر کچھ مختلف علاج معالجی کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کا علاج نہیں ہے اصل جو اس کا علاج ہے وہ تو آپریشن ہے لیکن یہ سارے کے سارے اس کو نارمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے بندوں پر بدری فرمائے تاکہ بندے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہا کریں اللہ کا ارشاد ہے اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تمہارے رب کے طرف سے بالحق بلا شبہ نہ یوسبت النوین امن تاکہ دل ثابت کرتے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور اس میں ہدایت بھی ہے اور خوشخبری کا سامان بھی ہے مسلمانوں کے لیے ہم جانتے ہیں یہ ہی کہ وہ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے انما بشب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کو انسان سکھاتا ہے لسان البید نہ جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرنا چاہتے ہیں جمی وہ اجمی ہےساندین اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو کہ بڑی فصیح اور بلی زبان ہے تو اللہ تبارک تعالی اس بارے میں ان لوگوں کے ایک پروپنڈے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وسلم نے ایک حجمی سے ان کے قصے بڑے ہیں اور پھر ان قصوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر کے بتلانا شروع کر دیا کہ اللہ نے نظر کیا تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں بندے نے اس کو قصے سنائے ہو تو بھائی جس کی طرف ان کے ذہن میں خیال ہے جس شاہ کے بارے میں وہ تو آج ہے اور یہ قرآن آر ہے بالا اجم قرآن جیسے عربی زبان کے کلام کو دوسرے, دوسرے کو تعلیم اس کا دے سکتا ہے ان بے شک وہ لوگ لا نب آیات اللہ جو یقین نہیں کرتے اللہ کے آیاتوں پر لایہ ہو اللہ ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا اور ان کے حضاب تکلیف دے عذاب ہے انما کا زبر لذینہ بے شک جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں لا آیات اللہ جن کو اللہ کے آیاتوں پر یقین ہی نہیں ہے کا کا اور وہی لوگ جھوٹے جو کوئی منکر ہوا اللہ کا میں ایمان, ایمان لانے کے بعد اللہ من حاصل اس کی جن میں زبردست کی زبردستی کی گئی ہو, ہو مطمئن ایمان اور جن کا دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی ان لوگوں کے سوا جو شہس ایمان کے بعد کفر کو اختیار کریں ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن جو شخص دل کھول کر کے کفر کو قبول کریں فالح مزن من ان پر اللہ کا غزل ہے وہ لحم عذابیم اور ان کے لیے بہت بڑا آزاد جن لوگوں کو جن مسلمانوں کو کلم کفر کہنے پہ مجبور کر دیا گیا اب کہ اگر وہ یہ کلمہ نہ کہ ان کو قطر کر دیا جائے اور یہ بھی گمانے غالب ہو کہ دھمکی دینے والے اپنے اس دمکی کو پورا کرنے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں تو ایسے میں اگر ایک راہ کے حالات میں وہ زبان سے کرمے کو فرقہ دے مگر ان کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو اور اس کلمے کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اس سے ان پر ان کے بیوی حرام ہوگی اور طلاق ہوگی تو جس شخص کو جس مسلمان کو کفار گرفتار کر لیں اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے زبان سے کفریہ کلیمات نکلوا دیں تو اس کے بارے میں یہ شریع مسئلہ ہے ایسے ہی واقعہ ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیاتی ناظر فرما کہ کوئی صحاباتے وہ گرشتار ہو گیا گرشتار ہونے والوں میں حضرت عمار اور ان کے یاسر اور سمیہ اور سہیب بلال اور خباب رضی اللہ تعالیٰ جن میں سے حضرت یاسر اور ان کے زوجہ سمیہ نے کلمہ کفر بولنے سے قتل انکار کر دیا حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑا دیا گیا جس سے ان کے وجود کی دو ٹکڑے ہو کر وہ شہید ہو گئی لیکن کلم کفر کو پڑھنے سے انکار کر کے اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کے خاطر سب سے پہلے شہید شہادت نصیب ہوئی یعنی حضرت یاسر اور ان کے زوجہ حضرت سمیہ اسی طرح حضرت خباب نے کلمہ کفر بولنے سے قطل انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو بھی قتل کیا گیا شہید کیا گیا ان میں سے حرت عمار نے جان کے سے زبانی اقرار کفر کر لیا مگر ان کا دل ایک ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے افسوس اور افسردگی کے ساتھ اس واقعہ کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تر کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں آپ کے اس فیصلے کی تصدیق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ذالکہ یہ اس لیے بے ان مستحب الحت دنیا کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیاوی زندگی کو آخرت سے وہ قوم القافرین اور اللہ تبارک و تدا مند قوموں کو حدت نہیں دیتا اولا طبا علّا ہوا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے اللہ قلوب ہی ان کے دلوں پر بسم امر پر بہت ساری امر آنکھوں پر اولا اک امر غافلون اور یہی لوگ ہیں غفرتوں میں پڑے ہوئے لاجرما یقیناً آخرت عمر الخاصل یہ جی کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان پھر کفر کے بعد خدا نخواستہ فرکفر کی طرف کھلے دل سے چھتتے ہیں سما ان ربا کا پھر بے شک تیرا رب لذین ان لوگوں کے لیے حاضروں جن نے ہجرت کی من اس کے بعد کہ انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی سما جہاد کرتے رہے اور صبر اور صبر کرتے رہے ان ربا کا ممباد الرحیم بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا بڑا محربا الحمد من بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس تجادل عن روحنگ روح یوم نفس ما عملت وهم لا کلو نسمت بارے سورہ نہل کے یہ پندرہ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر 120 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی گزشتہ رکو کے تسلسل اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا یوم حشر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس سے ہر ایک انسان نے چار اور ناشار ہم کنار ہونا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی میں کی ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے اللہ تبارک و وطالع فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن غیر مسلموں نے اے دوسروں کے تعلق داری کی وجہ سے اللہ تبارک و وطالعی کے حکموں سے روگردہ اختیار کی ہے اللہ تبارک و اطالعہ کی حضور جب یہ پیش ہوں گے پھر انہیں اپنے سیوا کسی کی فکر نہیں ہوگی اور یہ سارے تعلق داریاں جو دنیا میں انہوں نے اپنے مفادات کے کی حصول کے لیے قائم کی تھی وہ بھول جائیں گے اللہ تبارک و اطالا کے احساس ہے یوں متعدی کل نفس نے جس دن آئے گا ہر نفس عن نفس کہ جو اپنے طرف سے سوال و جواب کرے گا وہ توفا کلو نفسن اور پورا پورا بدلا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو معاملت جو اس نے عمل کی ہے وہم اللہ اور ان پر ظلم نہیں ہوگا تو اس وقت پھر اپنے نفس ہی کے متعلق بندی کو فکر ہوگی کہ بس میں کسی طریقے سے بچا لیا جلوں اپنے آپ کو بچا لوں باقی دوسری کس حالات سے ہم گنا ہوتے ہیں اس کو اس کے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور بتلائی اللہ نے مثال ایک بستی کے بستی تھی امن اور چین والی مطمئن تھے وہاں کے رہنے والے یہ خواہ اور چلے آتی تھی اس شہر والوں کو ان کا رزق فرغ خوب فراغت کے ساتھ من کل مکان ہر طرف سے فرقہ فرق پھر انہوں نے ناشکری کی بھی انعام اللہ اللہ کے احسانات کا تو اللہ کا پھر چکایا اس بستی کے رہنے والوں کو اللہ نے لبا سب جن کے کپڑے بن گئے ان کا خوف اور دکھ بماں ان کے ان امال کے بدلے کہ جو وہ کیا کرتے تھے یعنی گناہوں کے نقصانات یہ ہیں کہ آخرت میں انسان اپنے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں اور دنیا میں جن خوشحال گراہنوں نے جن خوشحال علاقے کے رہنے والوں نے جن خوشحال لوگوں نے چاہے انفرادی طور پہ ہو اجتماعی طور پہ ہو یا علاقائی طور پہ جن کو اللہ نے بڑے دیں اور وافر مقدار میں رس آبا فرمائی تھی لیکن جنہوں نے اللہ کے حکموں کے نہ شکری کے کی انکار کیا تو اللہ نے بھوک اور خوف کو ان کا گویا تن کا لباس بنا دے کہ ہر وقت وہ بھوک میں اور ہر وقت وہ خوف مبتلا ہے اب اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اسے کوئی بھی بستی ہمران دے سکتے ہیں کہ جب بھی کسی علاقے کے والے اللہ کے حکموں کا انکار کر لیتے ہیں وہ بظاہر وقتی طور پر کتنے خوشحال کیوں نہ ہو جلد ہی ان کے وہ خوشحالی ان کے اعمال بد کے نحوست کی وجہ سے بدحالی بن جاتی ہے اور بعض محسرین فرماتے ہیں کہ اسے مکہ کے رہنے والے ہیں جب اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو یہ خوشحالی عطا فرمائی تھی کہ ہر علاقے سے رزق ٹھینچ کے چلا آ رہا تھا ان کی طرف اور وہ بڑے مطمئن تھے بڑے خوش تھے فکری کی زندگی گزار رہے تھے یہ اللہ کا انعام تھا اور جب اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے اب سب سے بڑے انعام نعمت ان کے اندر نازل کی یعنی اپنا آخری رسول آنے والے رکو آیتوں میں ہے تو جب انہوں نے اللہ کے اس نعمت کا قدر کے بجائے نہ شکری کی انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک ایسے پریشانی مدرہ کر دیا جو کہ بھوک اور افلاس کی طرف سے تھی اور رواج میں آتا ہے یہ مکہ کے رہنے والے سات سال تک شدید صحت میں عبتلا رہے اور ان کے وہ بھوک اس حال تک آگے بڑھی کہ مردار جانور اور کتے اور علاجتی کہانی پہ مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا پھر مکہ کے سرداروں نے رسول و سلم سے عرض کیا کہ کفر و نفرمانے کے قصوروار تو مرد ہے عورتیں بچے تو قصور ہے اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ طیبہ سے کانے وغیرہ کا سامان بھجوایا اور بعد رواج میں آتا ہے کہ ابو سلفیان نے کفر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو آفو درگزر کی تعلیم دیتے ہیں یہ آپ کی قوم ہلاک ہوتی چلے جا رہی ہے اللہ سے آپ دعا فرما دیجیے کہ یہ قہد ہم سے دور ہو جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسیہ قہد سالی کو خطب فرما دیا ایک طرف تو اللہ تبارک و کے رسول کہ خف خاہی اور وسعت نظری کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف سے کفار کے کفر کے عصر بد کا تذکرہ ہے یہی کفار کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تھا جب ان کو پریشانی لاحق ہوئی اور یہ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے لیکن مانتے نہیں تھے اس لیے جاننا اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے جاننے صرف جاننا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا ضروری ہے وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن اپنی سرداریاں جو کہ اور حکومتیں جو کہ خطرے میں تھی لہٰذا انہوں نے جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کر دیا اور نہ مانا ان کو وہاں سے نکالنے پہ مجبور کر دیا جب یہ پریشان حالتیں ان پہ آئی بھوک اور افلاس کی جیسے کہ ابو سفیان کے بارے میں تصویر قرطب میں ہیں کہ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اب وسلم ہمارے اور آپ کے آپس کے جو اختلافات ہیں اپنے جگہ لیکن ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے انتہائی خیر خواہ ہیں بندگان خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں اور ہمیں دیکھیے کہ آپ کے قوم کے لوگ وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے حالانکہ کے قریب پہنچی ہے اس لیے آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اسبت حالی کو خوشحالی میں بدلتے ہیں اللہ کے رسول نے تو آ فرمائی وہ رقد اور یقیناً آبوں چاہ کے پاس رسول رسول انہی میں سے فخر ذبو بس انہوں نے اس کو جٹا دیا فخذ وس پکڑا ان کو عذاب ظالم اسلامی کے وہ بڑے گناہ گار تھے فخر و بس گاؤں میں اس میں سے رضا فکم اللہ جو رزق دیے تم کو اللہ نے حدالت حدان تھے یہ بن وشکرو نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کے نعمتوں کا تم اگر تم کے بندگی کرنے والے ہو. بے شک اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے مردار یعنی حلال جانور بھی جو شریح طریقے سے زبانہ کیا جائے وہ مردار ہو یا وہ مردار کے جن کو شریع نقطہ نظر سے حرام قرار دیا گیا ہے گو کہ اس کو صحیح طریقے سے ذبح کر دیا جائے جیسے وغیرہ اور خون والر کا گوشت سورگ کا گوشت وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے ایک حلالات جانور کو ذبح کرتے وقت بندہ یہ کہے کہ یہ فلاں کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اللہ کے علاوہ یا فلاں کی خوشنودی نوی کے لیے ذبح کر رہا ہوں یا پیدا ہوتے ہی اس جانور کے بندہ یہ تعین کر لیں کہ یہ بندہ میں نے فنا کے لیے مختص کر دیا ہے اور یہ اس کے نام پہ ذبح ہوگا تو ایسے جانور پر بے شک ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیں کسی حلال جانور کو غیر اللہ کے نام پر زم... نامزد کرنے سے ہی وہ جانور حرام ہو جاتی ہے جا جائے کہ اس پر ذبر کے وقت اللہ کا نام لیا جا. جائے ہم یعنی شخص مجبور ہو جائے غیر اباغ کہ نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا ولا عادن اور نہ ان حرام چیزوں کے گانے میں زیادتی کرنے والا وفور الرحیم تو بے شک اللہ بخنے والا محرطان ہے سورہ بقرا اور سورہ انعام نے اس کی ترسیل ہو گزری ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو بھوک کی وجہ سے اتنی مجبوری پڑ جائے کہ اس کو رزق حلال میں سے اتنا کچھ بھی نہ ملے کہ جس سے وہ اپنی بھوک کو ختم کر کرنے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ ان مذکورہ ممنوعہ چیزوں میں سے بقدری ضرورت اتنا کہہ سکتا ہے کہ جس سے یہ رزق حلال کے پانے تک زندہ رہے اللہ کا شاد ہے تو اور مت کہو علم تو زبا اپنے زبانوں کے جھول بنانے میں سے حرام ہے یعنی اپنے طرف سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ دفتر تاکہ تم اللہ پر اب جھوٹ باندھ اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کہا آپ اس کو حرام کر رہے ہیں حالانکہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار اسی کو ہے جو اس چیز کا خالق اور مالک ہے اور اللہ کی ذات ہے ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ یفتر کامن جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بہتان کر کے لا لہن کبھی بھی کامیابی سے امکنان نہیں ہوگا باقی اگر جھوٹ باندھ کر اپنا مقام نکال دیتے ہیں دنیا میں تو متعن قدیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے وہ لحم عذابلیم اور ایسوں کے لیے تکلیف دہ آزاد وہ عاد اللہ اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہر رمنا ما فسنا کم الخب ہم نے حرام کیا تھا ان پر وہ کہ جو ہم آپ کو پہلے بتلا چکے ہیں کہ اہلی کتاب میں سے جو یہود ہیں ان پر کیا کیا حرام کیا گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالی کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان پر جانوروں میں سے کون کون سے جانور حرام قرار دیے گئے تھے اور وہ حرمت ان کی لیے بطور سزا کی تھی سورہ انعام اور سورہ بقر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تفصیل تذکرہ فرمایا ہے جو پہلے ہو گزرا ہے ما ظلم اور ہم نے پر یہ کوئی ظلم نہیں کیا وہ منصوبہ لیکن تے وہ خود پر خود سے ظلم کرنے والے انہوں نے ایسے اعمال کرنے شروع کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیب کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائیاں کی بجہارتانی سے سمتہ وہ ممباد ادا رہے کا پھر اس کے بعد توبہ کر لیں کے لیے اپنے امال کی اصلاح کریں so ان کا ممباد غفور الرحیم سوتےر باتوں کے بعد بھی بخشنے والا فراہم کرنے والا ہے کہ اگر کسی نے اپنے نادانی کی وجہ سے اللہ کے ان نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے گناہ کا کام کر دیا تو اب اگر اغیر اپنے آپ کو درست راستے پہ رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ سے مدرت کر لیتا ہے کہ وہ گناہ پر اللہ غفور الرحیم ہے اس کو معاف کر دے رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شو میں پارے نہل کی یہ سولما اور آخری رکوع ہے جو کہ ایک نمبر 120 سے اس رکوع میں اللہ تبارک تعالی حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ کی مثال کے ذریعے اپنے بندوں پہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے محبوب بننا چاہتا ہے اور ایسا کہ جس سے اللہ راضی رہے تو اس کے سامنے حضرت رحیم علیہ سلاۃ وسلام کی مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایسے فرما برداری اختیار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر پوری امت کا پیشوا بنا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرنے لگ گیا ہے کہ جنہوں نے ہر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے طریقوں پہ چلنا پسند کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم سلاۃ والسلام ایک تو شرک سے دور رہنے والے اللہ کے فرما برداری اختیار کرنے والے اللہ کے نعمتوں پر شکر کرنے والے اور اللہ تبارک و وطالعہ کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے سراط مستقیم پر چلنے والے تھے یہ پرواہ کیے بغیر کے اس راستے پہ چلتے ہوئے لوگ مجھے کیا کیا القابات دیتے ہیں اور لوگ مجھ سے کیا کچھ کہتے ہیں جے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام وسلام کا نہ پیشوات ہے امت کہ کئی معنی آتے ہیں مبصرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ امت کے معنی پیشبہ کی بھی آتے ہیں اور امت کے معنی جماعت کی بھی آتے ہیں ایک امت کی بھی آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ سلاد وسلام کا پیشوا ہونا تو ظاہر ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی میرے اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ نالو احدین میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا یعنی ان کے شام حال نہیں رہے گی کہ میں ان کو بھی یہ مقام تا فرما دوں امام سے مراد اور امام سے مراد امت بھی وہ بویا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام اپنے ذات میں ایک پوری امت دے کہ آپ جیسے ایک بڑی جماعت اور پوری امت اپنے مختلف شوبہار زندگی سے وابسترے کے مختلف کاموں کو سر انجام دیتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اسی طرح سے حرد ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے ہر شعب زندگی سے متعلق ایک ایسا احسن طرز زندگی اختیار کیا جسے گویا آپ بذات اکیلے ایک پورے امت ہے اور امت کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو راستہ بتانے والا بھی تو اس لحاظ سے بھی بڑی واضح بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام نے اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے ان کو ایک راستہ بتایا جو ان کو ان کے کامیابیوں کی طرف لے جائیں اور اللہ کی رضامندی سے امکنار کر دیں تن آفرما بردار تھے اللہ کا ہنی ایک طرف ہو کر لوگوں کے شرک سے بدعات سے توہمات سے ٹکسو ہو کر والا کمیر مشقین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے شاکر کے رل ہی وہ قدردان تھے اللہ کے نعمتوں کا یا شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے اس کو چن وہ آگا اور اسے اللہ نے اس کو چلایا مستقیم سیدھے راستے پر سیدھے راستے یعنی توحید کامل اور اپنے رضا کے راستے پر وہ آتے نہ ہو پھر دنیا اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہمارے ساتھ اس وفاداری کا جو سل ہم نے ان کو دیا وہ یہ تھا کہ وہ آتا فی الدنیا ہو اور ہم نے دی ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی تو اس بھلائی سے مراد نبوت ہے فراخ رزق ہے فراخ اولاد ہے اور وجاہت اور مقبولیت عامہ ہے کہ تمام اہل ادیام بالاتفاق ان کے تعظیم کرتے ہیں ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے ملائے اس لیے کہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا وہ امن آخر سالحین اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے یعنی اس نے اپنے حق میں جو دعا کی تھی کہ وہ الحقن بھی سالحین اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے آخرت میں صالحین کے اعلیٰ طبقے میں شامل ہوں گے جو انبیاء علیہ اللہ کا طبقہ ہے پھر ہم نے وہی بیجی آپ کی طرف ملنا تو ابراہیم حانی کا یہ کہ آپ چلیے ابراہیم علیہ السلات والسلام کے دین پر جو ایک طرف کا تھا وہ کا نا مینمشقین اور نہ کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے چہرت ابراہیم علیہ صدات و نے اپنے معاملات زندگی میں جو طرز اختیار کیا تھا آپ اسی پہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچان ہیں ان نما جو السب تو الدین بے شک ہفتے کا دن جو مقرر کیا سو انہی پر جو اس نے اختلاف کرتے تھے وہ ان نورب اور دشت گرب سیاح کو بینہم نہ البتہ فیصلہ کرے گے ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما کانو فی یہ فون اس بارے جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو دنیا میں تو یہ ایک دوسروں کو قائل کرنے سے رہے اور دنیا میں تو یہ ایک دوسروں کے بات کے ماننے سے رہے لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میں فیصلہ فرمائے گا اصل ملت ابراہیمی میں ہفتے کے متعلق حکم نہ تھا اس امت پر بھی نہیں ہے البتہ درمیان میں ہی یہود نے اپنے پیغمبر حضم مصعل سلاۃ والسلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کو مقرر کریں کہ جس میں ہم صرف اور صرف نیک امال کر لیا کریں حضرت دعود علیہ صلاحت وسلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اس خواہش اور درخواست کو اس طرح سے قبول کی کہ اس دن ان کے لیے مچھلیوں کا اشکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا لیکن انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا اللہ کے احساس ہے ادرا سبیل ربک آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت حکمت کے ساتھ ولم عزت الحسنت اور نصیحت کر کے وجہ دل ہوں اور اب بحث کیجئے ان لوگوں سے اس طرح سے یہ احسن جو بہتر ہو بہتر انداز سے لوگوں سے بحث کیجئے جن کو آپ اللہ کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں ان نوبر کا وہ آن منظبی لیے دہشت چر رب بہت بہتر جانتا ہے ان کو کہ جو بھول گئے ہیں اس کے راستے کو وہ عالم بل اور وہ خوب تر جانتا ہے ان کو جو سیدھے راستے کے راہی ہے اوپر کے آیاتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ پیغمبر اصل ملت ابراہیمی لے کر آئے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام کے دین حنیفف ہونے کے دعوے میں سچے ہوں تو اس راستے پہ چل پڑو جس راستے کی طرف خود پیغمبر علیہ السلط کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ لوگوں کو راستے پر کس طرح لانا چاہیے اس کے تین طریقے بتلائے گئے ہیں حکمت معذرت حسنہ اور جدہ بلت ہی احسن حکمت سے برادری ہے کہ نہایت پختہ اور اطل مضامین اور مضبوط دلاہل کے روشنی میں حکیمانہ انداز سے اپنے موقف کو پیش کیا جائے اور پھر بہت اچھی طریقے سے کہ جس میں موثر انداز گفتگو بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو اور ایک دورانی میں اگر فریق مخالفین کی طرف سے کسی نامناسب رویے کا اظہار سامنے آ جائے تو پھر ان سے درگزر کرنا ہے اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ کیوں اللہ کے سرات مستقیم کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اپنے لیے منتخب کرتے وہ ان آخب تم فاقب بے مسلم تم اور اگر بدلا لو تو اتنے ہی بدلا لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے بولا ان صبر تم لہو خیر اور اگر تم صبر کرو یعنی بدلا نہ لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے یہ جو آیاتیں ہیں یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ غزل احد کے شہدا کے متعلق نازل ہوئی جس میں ستر سو کرام شہید کر دیے گئے تھے اور انہی میں ایک حضرت تھے حمزہ حمزار تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چاچے بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بے حد محبت تھا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم عمر بھی تھے بچپن سے اکیلے کھیلتے پڑے ہوئے تھے ہر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضو میں مہفار نے انتہائی بے تربی کے ساتھ شہید کیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کے ساتھ واپس ہو رہے تھے عہد سے تو ستر بڑے درجے کے صحابہ کلام کے لاشیں سامنے آئیں اور جن میں ایک بزرگی بھی تھے جن کے اعضا کو کاٹا گیا تھا مسلح کر دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے ان شہیدوں کا بدلہ اسی طرح سے لیں گے جس طرح سے ہمارے ان قابل احترام اور عظیم ہستیوں اور دوستوں کے ساتھ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نظر فرمائی کہ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو اسی قدر سزا دے جس قدر انہوں نے سزا دی ہے لیکن اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سبر کریں گے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ جس طرح ان کے ساتھ کیا جائے ہے ویسے ہی ان کے ساتھ کیا جائے گا جسے کہ ترمیز مسلم احمد اور ابن حبان میں حضرت ابیہ اب نقاب ربی ابا کے حوالے سے آپ نے قدم اٹھائی تھی کہ ہم ان کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے جس طرح کے انہوں نے ہمارے شہدا کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر آپ صبر کریں تو آپ کے حق میں یہ بہتر ہے تو تفسیر مظہری وغیرہ میں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ سے سلن نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے اور آپ نے اپنے قسم کا کفار ادا کر دیا اس لیے کہتا نے فرمایا کہ صبر آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے اور اللہ کے ایک فرمامردار سے یہ توقع ہی نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے آخرت کے خیر کے بدلے اپنے خواہشات کو ترجیح دے دے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے تو پھر اللہ کے بعد سب سے مقدم اللہ کے احساس ہے وہ صدر اور صبر کیجیے راما صبر کا اللہ بلّہ اور تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا مگر اللہ کے توفیق سے لہذا اللہ سے صبر کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے وَلَا تَحضن اور ان پہ غم نہ کہ اللہ تفیظ اور نہ ہو جائیے تنگ دل اس سے جو کچھ وہ لوگ فریب کرتے ہیں یعنی کفار باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے پہچاننے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کبھی مجنون ہونے کی نسبتی کرتے ہیں کبھی ساحر اور جادوگر ہونے کی نسبتے کرتے ہیں کبھی یہ کہ بھائی یہاں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے یہاں سے یہاں کے اصل باشندوں کو بگا کر نکالنا چاہتا ہے جبکہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقے سے واقف ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ باتیں سن کر کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ان فریبانہ قسم کے باتوں سے تنگ دل نہ ہو یہ پر ابھرنے تو وہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ اپنے مکر اپنے فرائب اور اپنے غلط کاریوں غلط بیانوں کے اوپر پردہ ڈال سکے اور اس کا بچاؤ کر سکیں ورنہ آپ کے بیان کرنے والی سچائیوں کے ذریعے اگر, کی اگر ان کی جھوٹ کے اس چادر کو چھا کر دیا گیا تو ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور یہ اپنے اصلیت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں جس طرح کی کفار کرتے ہیں ہر دور میں کرتے ہیں ان الَّذِينَ اتقو بشک اللہ تقو بے شک اللہ ساتھ ہیں ان لوگوں کی جو متقی ہے جو پرہزگار ہے وہ الدین اور وہ لوگ جو نیکیے کرنے والے ہیں یعنی انسان جس قدر خدا سے ڈر کر تقوا پرہزگاری اور نیکی اختیار کرے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امداد اور اعانت اس کے ساتھ ہوگی سو ایسے لوگوں کو کفار کے مکر و فریض سے تنگل اور غمکین ہونے کے کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس عاجز ضعیف کو بھی متقین اور محسرین کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے گا کہ جو بظاہر کتنے ہی کمزور اور ضعیف کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ عقیدتاً اور عملاً مضبوط ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی ان کو انہی کے ساتھ شامل فرمائے گا کہ جو دنیا میں ظاہری لحاظ سے بھی مضبوط تھے اور عقیدے کے لحاظ بھی مضبوط تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہوں ان کے ساتھ میرا مدد اور مصرف ہے ان کے ساتھ کہ جو نیکی کرنے والے ہیں پتا نظر اس سے کہ لوگ لوگ ان کو اپنے نظر میں کیا درجہ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں جو بہتر ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہو اس لیے کہ انسان جلداز ہے انسان محدود علم سوچ اور فکر رکھنے والا ہے وہ تو کبھی غلط کو بھی اچھا کہنا شروع کر لیتے ہیں لیکن اصل انصاف یہ ہے کہ جس کو اللہ علیم اور قدیر اچھا کہیں کہ بندہ اسی کو اچھا کہے اور جس کو وہ اللہ غلط اور نامناسب کہے بندی کو بھی چاہیے کہ اسی کو نامناسب کہے اگر بندہ اللہ کے پسندیدہ چیزوں کو نامناسب کہنا شروع کر دیں تو اس بندے کے اس کہنے سے تو کچھ بھی نہیں بنتا لیکن اس اس نے اپنی جو اصلیت ظاہر کی وہ اس کے اعمال میں محفوظ ہو کے رہ گیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے جو نعمت اور احسانات تھے اس کے اوپر اس کے بدلے میں اس کی اس اصلیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے تمام پر پسند اور ناپسند کو اللہ تبارک و تعالی جس کا ہم پہ احسانہ عظیم ہے اسی کے پسند کے مطابق کرنے کی تو فرنسی فرمائے یہاں پہ چود دو بارہ اور سورہ نحل اپنے اختتام کو پہنچا و اخردانہ الحمد للہ